وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں بہت ہی اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالی سارے بندوں کا محبود ہے اور معبود حقیقی ہے اور اسی عبادت کے لیے اللہ تعالی نے سارے بندوں کو پیدا فرمایا اب جو بندہ جس درجے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے گا وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا قرب کی منازل طے کرتے کرتے بندہ اللہ تعالی کا خصوصی قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے خاص تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے خاص تائید اور نصرت اس کو ملتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جس کو ولایت کہا جاتا ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کی مانتے مانتے اللہ کے قریب ہو جائے اور پھر اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کی تائید ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے اس منزل کو یا اس حالت کو یا اس نعمت کو جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کو ولایت کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کو ولی کہا جاتا ہے اور ولی کی جمع اولیا ایک اگر ہو تو اس کو ولی کہیں گے اور ایک سے زیادہ ہوں کئی ہوں تو ان لوگوں کو اولیاء کہا جائے گا ہم اس کو بالکل علمی طور پر کیونکہ یہ ایک موضوع اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر اگر ہم دس درس بھی مسلسل لیں تو بھی کافی نہیں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں اس لیے کہ یہی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اطراف شرکیات اور بدعات کا پورا جال بچھا ہوا ہے آپ بداعت اور شرک کی جتنی بھی باتیں جتنی بھی ساتیں ہیں آپ پائیں گے کہ کہیں نہ کہیں جا کر اس موضوع سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے درست میں بتلایا کہ صالحین کی تعظیم وہ ایک بہت بڑا فتنا رہا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں نے صالحین کی تعظیم سے بڑھ کر ان کو محبود کے مرتبے اور رب کے مرتبے پر پہنچا دیا ان کی تاریخ میں اتنا غلو کیا گیا کہ پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی جوڑ دیا گیا تو ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اسی موضوع سے ایک جڑا ہوا موضوع جو ہے وہ تصوف کا موضوع ہے صوفی تصوف اور پورا اس کا جو ہے ایک سسٹم ہے اور اس کے کئی ایلیمنٹس تو اتنا بڑا موضوع ہے کہ یہ اس کو ایک درس میں یعنی خیال میں بھی نہیں آئے گا کسی کے ایک درف میں مکمل کیا جائے لیکن کچھ اہم باتیں جو صرف ولی سے متعلق ہے اولیاء سے متعلق میں تصوف میں نہیں جاؤں گا صرف اولیاء سے متعلق جو موضوع ہے اور جو باتیں ہیں ان میں سے بھی ساری نہیں بلکہ بہت ہی اہم ترین باتیں ان کو آج کے درس میں ہم ان شاء اللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے مزید جو بچی ہوئی باتیں ہیں انشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ طور پہ پتہ فرمائیں تو ان شاء اللہ اگلے جروس میں اس کو ہم ایک ایک موضوع کو لے کر ایک ایک حصے میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس بارے میں ماں لہو ماں الحا ما جو بھی باتیں اس کی ہیں ساری انشاءاللہ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم سے شروع کرتے ہیں کہ ولی ہے ولی کا لفظ اگر آپ لسان العرب جو بہت بڑی ہے عربی زبان کی 26-27 جلدوں میں اور ڈکشنری اتنی بڑی اگر رکھے ہیں آپ شرط میں تو اتنی جگہ لیتی ہے اتنی ساری اس کی والوم جو ہے ابن منظور جو اس کے لکھنے والے ہیں علم لغت کے بہت بڑے ماہر وہ کہتے ہیں کہ ال صدیق و نصیق. ولی کے معنی جو ہیں اس میں کئی الفاظ ولی کے لفظ صرف ضمن میں آ سکتے ہیں ایک لفظ جو ہے اس میں ولی کے معنی ہوتے ہیں صدیق دوست سبیق کے معنی دوست کے ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہیں ولی کے معنی جو ہیں نصیر کے ہوتے ہیں مدد کرنے والا ان دونوں معنی میں ان دونوں جو ہے میننگس میں ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوست اور مددگار ان دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے اگر اللہ کی طرف اس بات کی نسبت ہو جب اللہ کی صفات میں سے یہ لفظ آئے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی اس صفت کو ذکر کیا ہے صرف انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے ایسا نہیں بلکہ اللہ بھی ولی ہے کوئی کہے گا اللہ کیسے ولی ہو سکتا ہے قرآن کریم میں شورت شعرا میں اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالی نے اپنے بارے میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام اولیا کیا ان و کفار نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں هو الولی بلکہ اللہ ہی ولی ہے تو یہاں پر جو ہے ولی کے لیے جو ہے ولی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان کے اولیاء کیا یہ بت ہیں کیا یہ قبریں ہیں یا کیا یہ جو بھی جو ہے یعنی صورتیں شکلیں اور پیڑ اور جو کچھ بھی ہیں کیا انہوں نے ان کو اپنا ولی بنا رکھا ہے مشرقین نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الولی بلکہ اصل ولی تو اللہ ہے تو معلوم ہوا کہ الولی یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لیکن جب اللہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ جو قریب ہو جو نگراں ہو جو کار ہو کاموں کا بنانے والا جو مددگار ہو اور جو نظام چلانے والا اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں زاد میں ابن جوزی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ولی محمد یعنی اللہ نے کہا فَاللّٰه هو الولی کہ اللہ ولی ہے تو کہتے کیا مطلب ہے کہتے ہیں ولی یا محمد ولی تباق اللہ ولی ہے کس کا تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اے محمد آپ کا ولی ہے اللہ اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کا ولی ہے ہر ایک کا نہیں ہے اللہ کس کا ولی ہے کس کا کارتاز ہے کس کا مددگار ہے کس کا حامی ناصر ہے کس کے قریب ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے کہ سارے اولیاء کے سردار بلکہ نبیوں کے بلکہ رسولوں کے بلکہ ار الاظم کے سردار کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا منازہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ولی نہ ہو تو یہ تو عجیب بات ہوگی تو کفر ہوگا کوئی آدمی مانے اس طرح سے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ولی ہے کس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی صفات کو اپنی استداعد کے مطابق اور آپ کے اعمال کو اپنی استداعد کے مطابق ادا کرنے والا بھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ ولی ہے اسی لیے ابن اباس کہتے ہیں ولی کا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کا ولی ہے آپ کا مددگار آپ دیکھیں پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے شروع سے اخیر تک میں میں میں چھپے ہیں وہاں مدد کی حجرت میں. مکہ میں اتنے دشمنوں کے بیچ میں اللہ نے مدد کی مدینہ گئے اتنے دشمنوں کے لشکر آپ پر ٹوٹ پڑے آپ کی مدد اللہ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نسرت کا اور اللہ نے اس کو پورا کیا ولی محمد ومن وولی من اتبع آپ کا بھی ولی اور آپ کی اتباع والے ان کا بھی اللہ تعالی ولی تو اللہ کی ولایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی عبداللہ ابن عباس اس کو زاد المصیر میں ابن الجوزی نے اپنی تفصیل میں ذکر کیا ہے ابن الاثیر الجذری ان کی مشہور کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والعقا یہ مشہور کتابیں ہیں یہ علماء جانتے ہیں ان کتابوں کو اب جو نہیں جانتے ہیں ان کا قصور ہے لیکن علماء جو ہیں یہ جانتے ہیں ان کتابوں کے ناموں کو یہ وہ کتاب ہے جس میں حدیث میں آنے والے عربی کے مشکل الفاظ کی انہوں نے تشریح کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الولی ہے اللہ کا نام ہے الولی اور اس کے مطلب کیا ہے کہتے ہیں ہوا ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے مددگار مدد کرنے والا وکیلا ہوا وقیلا لأمور العالم القائم المتلی اور یہ بھی مطلب ہوتا کہا ذکر کیا گیا ہے کہ متولی ہے نگہبانی کرنے والا آپ دیکھیں مسجد کے متولی ہوتے ہیں متولی ولی سے بنا ہے متولی کا لفظ کہاں سے آیا ہم بہت سارے الفاظ بولتے رہتے ہیں لیکن ان کو ہماری زبان جانتی ہے ہمارے قلوب نہیں جانتے ہیں. ان میں غور نہیں کرتے لفظ کہاں سے اس سے کیسا جڑا ہوا ہے تو متولی کا لفظ کہاں سے آیا اولی ہی سے نکلا ہے نگرانی کرنے والے، نگرانی کرنے کرنے والے والے دیکھ بھال کرنے والے نظام چلانے والے اس کے نفع کے لیے کوشش کرنے والے اس کے نقصان سے اس کو بچانے والے اس کو کیا کہا جاتا ہے متولی تو کہتے ہیں کہ وکیل المتول امور پورے عالم کے جتنے امور ہیں معاملات ہیں ان کی نگرانی اور نگہداشت کرنے والا نظام چلانے والا اور ساری خلائد کی جو ہے خیر و شر کے تعلق سے نگرانی کرنے والا القائم امو جو مسلسل اس جو ہے یعنی کام کو کرتا رہتا ہے اور ساری مخلوقات پر نگرانی کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھے کہ اس کو روٹ سے ہم کو سمجھنا ہے عوام ہم جانتے بولی بولی بس پبلک بول رہی ہے لیکن ہم کو علمی طور پر دین کو جب ہم سیکھیں دیکھیے یہ طریقہ علما کا کوئی بھی چیز کو سیکھیں گے اگر تو پہلے دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے پھر اس کے بعد قرآن سے احادیث سے پھر صحابہ کے اقوال, پھر کے اقوال کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا تو بالکل ڈیٹیل بات ہمارے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ولی کے لفظ میں دو معنی عام طور سے ہے ایک قریب یعنی صدیق اور دوسرے جو ہیں دوست ایک دوست اور دوسرے جو ہیں مددگار یا نگراں یا نگہداشت کرنے والا بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ متوالی جو لفظ ہے متوالی توالی, اس, یہ, اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل ریگولر ایک, ایک ایک کے کے بعد بعد در پی جس کو کہتے ہیں اس اعتبار سے بعض علماء نے کہا کہ ولی کو ولی کہا جاتا ہے اول اس وجہ سے کہ وہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے لگاتار اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرتا ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ مسلسل اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے تب جا کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں قرآن میں آپ نے آیت پڑھی ہوگی سورت القرا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سور العلق میں وسجد وقری سجدہ کر قریب ہو جائے معلوم ہے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جو مسلسل مسلسل اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کو کرتا ہے تو اس میں توالی جو ہے پیدا ہوگی مسلسل پھر اللہ اس کو اپنا قریب یعنی خاص ولی بنا لیتا ہے پھر اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے اللہ اس کا نگراں بن جاتا ہے نگہداشت محافظ ناصر نصیر بن جاتا ہے اس کے سارے معاملات کی نگرانی اللہ کرتا ہے تو ولایت کے جو ہیں دو درجات ہیں ایک ولات عام اور ایک ہے ولایت خاصہ ایک عام دوسری ہے خاص ولایت وہ کہاں سے ملتا ہے اب ہم اس کی طرف جائیں گے کہ قرآن وسنت کے بارے میں کیا یہ لوگوں کے اعتبار سے ہم نے دیکھا لوگوں کے اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے یہ باتیں ہم نے دیکھی اب ہم دیکھیں قرآن وسنت کے اعتبار سے ولی کس کو کہتے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اتنی بڑی بات اور اللہ نے بتایا ولی کس کو کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ولی کس کو کہتے ہیں تو آپ بتائیے افسوس اور تعجب کی بات کو محرومی کی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے 65 تک اللہ تعالیٰ خبردار <سؤال> جب بہت امپورٹنٹ بات جیسے ہم کہتے کان کھول کے سن لو دھیان دو جب اس طرح سے کہا جاتا ہے عربی زبان میں ایک لفظ اس کے لیے خبردار اللہ ان اولیا اللہ اولیا کے لیے دو باتیں اللہ نے خوشخبری کی ان کی ذکر کی نمبر ایک لاخو فن ان پہ کوئی خوف نہیں دو وَلَا هم اور نہ وہ غمگین ہوں گے انسان کی زندگی کو تکلیف میں ڈالنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کی جو ہے آگے کی فکریں ہوتی ہیں ڈر کیا ہوتا کیا مانتا دوسرے پچھلے غم ہوتے ہیں اچھا نہیں ہوا جو بھی ہوا تو آدمی جو ہے آگے کے ڈر کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور پچھلے نقصان اور غم کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے اولیا کے لیے ان دونوں چیزوں کی اللہ تعالی نے نفیق کی مزید اور سنیے آخرت کے اعتبار سے انسان کو ڈر ہے کہ جہنم میں اللہ ڈالے تو اللہ نے اللہ خواہ جنت میں گیا لیکن جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملا سنے کچھ عورتیں مل رہا کچھ اور غم نہیں ہوگا جو کچھ ملے گا ایک دم خوش ہو جائیں گے تو ان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ بری کر دے گا ان سے خوف کو ہٹا دے گا آخر میں اور جنت میں ڈالے گا اور جنت میں اتنا عطا کرے گا کہ جو ملے گا اس کی کمی کا کبھی احساس نہیں ہوگا اسی لیے جنتی جنت, جنت میں جا کے کیا کہیں گے الحمد للہ اذهب بن حد جنتی کیا کہیں گے تمام تعریف اللہ کی بھی ہے جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا تو جنت میں غم نہیں غم کب ہوتا ہے جتنا چاہیے اتنا نہیں ملا یا جو تھا وہ کھو دیا دونوں اعتبار سے جنت میں غم نہیں کہ جتنا چاہیے تھا اتنا نہیں اس سے زیادہ ملے گا تو اور کچھ ہو جائے گا سرپرائز اور جو ملا وہ کھوئے گا نہیں کبھی کم نہیں ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا کبھی چھینا نہیں جائے گا تو کبھی غم میں مبتلا نہیں ہوگا تو ان اللہ ان نہ اولیا اللہ خوف اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولیاء دنیا میں نہ ان کو ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے ایسا مطلب نہیں ہے اس کا یاد رکھے یہ آخرت کے اعتبار سے کوئی آدمی ارے قلندر ہوتے ہیں ان کو کیا غم ہوتا ہے دنیا گئی تو بھی کچھ غم نہیں اور دنیا میں کسی سے ڈرتے ایسے نہیں ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء کو دنیا میں ڈر ہوتا ہے آپ دیکھیں منسا علیہ السلام عصا ڈالا اللہ نے کہا نا منہ ہاتھ میں کیا ہے عصا ہے ڈال زمین پہ ڈالا زمین پہ سانپ بن گیا ڈر کی کون بھاگا وحمود میں آپ کہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورت القصص میں پیٹ پھیر کے بھاگے اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھے مشاء علیہ السلام کہ اللہ کے ورین تھے اللہ کے وری تھے صحابہ ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات صحابہ کے حالات آپ دیکھیں خوف تھا کہ کوئی دشمن آ کے کچھ نہ کچھ کرے گا تو اس طرح کے مشکل حالات تھے تو یہ جو ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا دنیا میں نہیں غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انتقال ہو رہا ہے آپ رو رہے ہیں حد جو ہے آپ کے چچا کو قتل کیا گیا آپ غمگین ہو گئے صدمہ ہوا آپ کو عثمان ابن مبون انتقال ہوا آپ رونے لگے تو ایسا جو ہے رونا غم ہونا اور ڈر یہ دونوں چیزیں انسان پر بلکہ نبیوں پر دنیا میں آتی ہیں یہاں مراد یہ ہے موت کے وقت ان کو خوشخبری بھی جاتی ہے پھر سے آگئے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا جو ایمان لائے اور جمے رہے دین پر جمے رہے عليهم اکا فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں, موت کے وقت نازل ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں اللہ ڈرو مت اب مت ڈرو آگے غم مت کرو وہ اب شروع اور خوشخبری سنو بال کنتم لسی کو جنت کی, کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو موت کے وقت جو ہے فرشتے آ کر مرنے والا جو ہوتا ہے اگر وہ ایمان و اشتقامت والا ہو تو اس کو جو ہے اس کا دل بہلاتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور خوف و غم سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو دھاڑس بناتے ہیں نحن ہم اولیا فل حیاتی دنیا اور فل آقا اور کہتے ہیں ہم تمہارے اولیاء ہیں دیکھیے فرشتے پھر اولیاء ہو گئے فرشتے ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں ساتھی ہیں کہ ہم تمہارے اولیاء ہیں فی الحل حیات دنیا دنیا میں اب روح نکالنے کے لیے آئے ہیں اب تمہارے دوست ہے ہم دوست بن کر آئے ہیں دشمن بن کے نہیں تکلیف نہیں دیں گے تم کو آسانی سے سلوک اچھا سلوک کریں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے آخرت میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نمبر ایک ولیوں کے لیے جو ہے خوشخبری کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ جو ہے کوئی غم ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم اب اکثر اوقات آپ دیکھے لوگ یہ ہی پڑھتے ہیں آگے پڑھتے نہیں آگے اللہ نے ان کی دو صفات بیان کی ٹھیک ہے اولیا کے لیے فضیلت تو یہ ہے کہ خوف و غم سے ان کو بچایا جائے گا لیکن ہے کون ہی? ہے کون ہی? اللہ تعالیٰ ہی نے آگے فرمایا اللہ بھی نہ آ سمپل ایک دم پورے دین کا خلاصہ ایمان و تخوا پورے دین کا خلاصہ کیا ہے ایمان و تخوا ایمان عقیدے کی ستھرائی صاف ستھرا عقیدہ ایمان تعلق مع اللہ دل میں اللہ کی محبت اللہ کا ڈر اور اللہ اس کے رسول کی بات پر کامل یقین اللہ آ نمبر ایک عقیدہ صاحب پہلی صفتی ہے اور تقوا والد تقوا دین کی اصل ہے کہ ایک انسان ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تقوی تخوا بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے روزہ ہم رکھ رہے ہیں کیا مقصد ہے تقوا پیدا ہو یہ ولایت کی ولا کراتا ہے, ہے. ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو روزہ کیوں ہے ہمارے لیے لعلکم تتقون کہ ایمان تو لا چکے ہیں پہلی چیز تو آ گئی تمہارے پاس ایمان اب تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے اس لیے تم پر روزے فرض کر دیے تو دو صفات اللہ نے اولیاء کی بیان کی ایمان و تخوا تو روزے کا عمل تخوا کے لیے کہ دوسری صفت بھی آ جائے تاکہ اللہ کا ولی بن جائے بشر کے صحیح طور پر روزہ رکھے تو کہا کہ یہ اولیاء وہ ہیں کہ جو ایمان والے تھے اور تخوا والے تھے اللہ سے ڈرتے تھے اللہ کے خوف سے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے تھے تاکہ اللہ تعالی سزا نہ دے نہ دنیا میں نہ آ تو جن کی زندگی میں پرہیزگاری تھی حرام کھانے سے حرام پہننے سے اللہ کی عبادت میں تقصیر کرنے سے کمی کرنے سے اللہ کی منع کی چیزوں کے کرنے سے بچتے تھے تو جن کی زندگی جو ہے پابند زندگی تھی اللہ کی مرضیات کے تابع زندگی تھی عملی سطح پر اور جن کے عقائد صاف ستھرے تھے یہ دو چیزیں جن میں ہوں گی یہ اللہ کے ولی اَلَا اِنَّ اللہ انہ کے <يتقوط> ان کے لیے <الْآخرى> خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کن کے لیے اللہ سے اولیاء کے اولیا کے لیے جن میں دو صفات پائی جائیں ایمان و تقوا اور اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کے کریمات بدلتے نہیں یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے کہ وہ اولیاء کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایسا اور ایسا معاملہ کرے گا اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا ان کو خوف و غم سے جو ہے نجات اللہ دے گا لا تبدیل علی اللہ هو چلف العظیم اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا میں ولایت اور آخرت میں جنت تو یہ جو چیز ہے اولیاء کے سلسلے میں بتایا گیا کہ دو چیزیں ان کو ملیں گی خوف و غم سے نجات جہنم سے جہنم کا ڈر نہیں اور جنت میں کمی نہیں باہر نکلنا نہیں ہمیشہ کی جنت سے. اور دوسری چیز جو ہے ان کی صفت یہ ہے کہ دو باتیں میں ہوں ایمان و الطف اب آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے کلچے والی بنے گا اللہ جس کی زندگی میں شریعت سے آزادی بنیاد ہے جس کی زندگی میں شریعت کا نام و نشان نہیں بلکہ اس کا دعوت تو ہے کہ اب ہم شریعت پار کر چکے اب ہم طریقت میں داخل ہو گئے بلکہ پھر اس کے آگے اور جو ہے حقیقت میں اور معرفت کے آگے نکل گئے تو یہ انسانیت سے آگے نکل گئے یہ جو لوگ ہیں یہ انسانیت سے نیچے ان کا درجہ ہو چکا ہے یہ جانوروں کی طرح ہو گئے تو یہ جو چیز ہے یہاں پر بنیادی صفت اولیاء کی کیا ہے ایمان و تقوی اس کے اس کے باہر جو آدمی جاتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا یہ بہت بنیادی آیت ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اس سلسلے میں جو بشرا ان کے لیے ذکر کی گئی ہے کچھ خبری اس پہ میں بعد میں ذکر کروں گا آگے اس سے پہلے کی جو علماء نے اس بارے میں کہا کیا کہا ہے اللہ امام القرط کہتے ہیں شرکا واف تکوا والے تھے کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں ید تقونا شرک یہ شرک سے بچتے تھے اور گناہ سے بچتے تھے تکوا کس کا نام ہے شرف سے بچنا گناہ سے بچنا تو جس کی زندگی میں توحید ہی نہ ہو وہ نہیں ہو سکتا ہے جس کی زندگی کی شروعات شرف ہو جس کے صبح شام شرف میں گزرتے ہو قبروں پر سجدے کرنے میں اور غیر اللہ کو پکارنے میں گزرتے ہو جو آدمی جو ہے ملائکا کو پکارتا ہو جو گلے میں تعویذ لگتا ہو وہ کیسے لگولی ہو جو غیر اللہ سے ندا لگانے کے لیے جو ہے دعوت دیتا اور جو اسلام کے خلاف باتیں کرتا وہ آدمی اس کا تو شرک سے بچنا نمبر ایک دیکھیے پہلا لوگ ہیں لوگ کیا بار بار شرک شرک توئی توئی ولایت کی پہنی کے بغیر ولی مسلمان ہی نہیں بن سکتا شرک سے پاک نہیں ہوا مسلمان ہی نہیں ولی تو بہت دور کی بات ہے ہم ولی کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے ہم ولایت کو مانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں صحیح تفصیل تو ہم کو معلوم ہو اسی لیے آج کا درس ہے کیا کیا ہم ولی کو مانتے کہ نہیں مانتے لیکن ہم ہاں کون سے ولی کو مانتے جو چوٹ پیے چرد گانجا پیے جو ہے بالکل ننگا گھومے جو آدمی نمازوں کو سلام کر چکا ہو تو ایسے آدمی کو ہم ولی نہیں کہتے ہم ولی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ سبحان نے ولی قرار دیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی قرار دیا ہم اس کو ولی مانتے ہیں ان صفات کے ساتھ جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ذکر کی کیے الخت بھی کہتے ہیں کہ تقوا والے کا مطلب یہ کہ شرک اور گناہوں سے بچتے ہیں انہوں،, انہوں نے بیان کیا یہ بیس جلدوں میں تفصیل قرآن کریم کی مشہور تفسیر اسی طرح سے حافظ ابن کہتے ہیں ہر كَانَ كَانَ وہ آدمی جو متقی ہو اللہ کا ولی ہے ہر وہ آدمی جو تقوی والا گناہوں سے بچتا ہو شرک سے اور ہر لاپ بتائیے ایک آدمی شراب سے بچ رہا تو متقی شراب سے برا کیا ہے شرک ہے کفر ہے نپاس ہے اس سے تو اس سے ممباد اولا بچنا پڑے گا جو ہر گناہ سے ہر برائی سے بچتا اپنی طاقت کے بقبر تو یہ آدمی کیا ہے یہ اللہ کا ولی ہے ابن قصیر اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کرتے ہیں بلکہ امام پہاوی امام اباوی جنہوں نے علاقیدتہ لکھا ہے یہ اپنی کتاب ایک مختصر کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ ان تینوں کا عقیدہ اس میں بیان کیا امام الحابی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ کا امام ابو یوسف کا امام محمد کا تینوں کا اس عقیدے کو میں بیان کر رہا ہوں امام طحاوی کہتے ہیں اور انہوں نے ذکر کیا کہتے ہیں ولون کلر اولیاء الرحمن ایمان والے سب کے سب رحمان کے اولیاء ہیں افمان کون ہیں اللہ خاندال سارے ایمان والے اللہ کے اولیام اقبر اور ان میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوں اور قرآن کے سب سے زیادہ پابند ہوں قرآن پر چلنے والے کون کہہ رہا امام تہاوی اس کا عقیدہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کا ایک تو یہ کہ ہر ایمان والا ہر مسلمان وداس کی دو شرطیں ہیں ایمان و تخوا ایمان ہے اور تقوا ہے کم سے کم درجہ یہ ہے تقوا کا کہ ایک انسان کفر شرک اور نفاق سے بچے جو اسلام کے باہر ہی پھینک دیتا اس اتنا تو بچا تو مسلمان ہوتا ہے وہ تو اس کو تخوا کہا جائے گا اس کو تقوا کہا جائے گا اور ایمان یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں پر ایمان ہے تو ایمان و تخوا کم سے کم درجہ بھی جس کا ہے بشر کہ وہ اسلام میں باقی رہے وہ اسلام سے باہر نہ جائے تو ہر ایمان والا ہر تقوی والا اللہ کا ولی ہے لیکن ولایت میں مراتب ہیں ولایت میں مراتب جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ایک ہے ولایت عام تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے. پھر اس کے بعد اس کے درجات ہوتے ہیں جتنا اللہ کی عبادت میں جتنے ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جتنی پرہیزگاری بڑھتے جاتی ہے تو اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اتنا زیادہ اللہ کی ولا کے خاص شاہ میں اداخر ہو جاتا ہے خاص ولی ہوتا ہے اور اسی پر اولیا کا اطلاق ہوتا ہے عام طور سے جب بھی ولی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خاص اللہ کا قریب مقرر تو اس اعتبار سے ہر مومن ہر جو ہے مسلمان اللہ کا ولی لیکن اعلیٰ درجے کا ایمان و تخوا انسان کو اللہ کا خاص ولی بناتا ہے جس کو اصل طور پر عام طور سے ولی کہا جاتا ہے حافظ ابن حضر کہتے ہیں ولی کے بارے میں کہ ولی کون ہوتا ہے کہتے ہیں المراد بولی اللہ اللہ کے ولی کا مطلب کیا ہے کون ہے تو کہتے ہیں اللہ کا ولی کا مطلب ہے العالم علیہ جو اللہ کے بارے میں جانتا ہو اللہ کی پہچان جس کو جو اللہ کوئی نہیں پہچانتا ہے جو صرف بزرگوں کو پہچانتا ہے اور اللہ کی پہچان نہیں اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مدد کے بھی مدد کر سکتا ہے بغیر کسی ذریعے کے اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے جو اللہ کو پہچانے اور سب کو پہچانتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے کہتے پہلی چیز ولی میں ہونا چیز ہو. کیا ہے؟ نمبر دو اللہ کی پر جمع رہنے والا اللہ کی فرما برداری کو کرتے رہنے والا فرض نمازیں روزے اور, تلاوت اور, اور جتنے اللہ کی جو ہے نماز پڑھ لی نماز پڑھ لیس کی نماز پڑھ لی کبھی صلات غوثیہ پڑھ لی صلات غوثیہ ہے آپ جا الحق کھولیے اس میں ملے گا آپ کو جو عراق کی طرف منہ کر کے بغداد کی طرف منہ کر کے آدمی نماز پڑھے اتنے قدم چلے پھر اس کے بعد جو ہے شیخ شیخلقادر جیلانی سے مانگے یہ صلات غوثیہ کہلاتی ہے بتائیے یہ شرکیہ نماز اسلام سے باہر نکال دیتی ہے ہے تو یہ جو ہے نمبر دو کہ اللہ کی تعاد پر جمع رہے نمبر تین المخلص فی عبادت دی. کہ جو اللہ کی عبادت میں اخلاص اختیار کرے تو حافظ بن حجر کے قول کے مطابق تین باتیں ولی کے لیے ضروری ہیں نمبر ایک اللہ کی صحیح پہچان اس کو کیسے ہوگی اللہ کی صحیح پہچان جب قرآن سنت کے جو ہے اس کا, اس کے, اس کا علم اس کے پاس ہوگا اس کا صحیح عقیدہ ہوگا اللہ کے بارے میں انبیاء کی پہچان جو اللہ کی تھی وہ اس کی ہوگی نیا عقیدہ کوئی نہیں نکالے گا گھر کا اپنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا کر گئے ہیں ویسا ہی اللہ کو مانتا نمبر دو اللہ کی کاب کا اہتمام کرتا نمبر تین اللہ کی عبادت دکھاوے کے لیے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا تو یہ تین چیزیں جو ہے آپ نے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ذکر کیا ہے کہ لہو البشرا فل حیاتر اللہ کے اولیاء کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری ہے یہ کیا ہے اس کو سب سے اچھی طرح سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر البشرا البشرا خوشخبری کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادت جو ایک صحابی ہے کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ دنیا میں نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں تو کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا خوشخبری جو ہے اللہ کی طرف سے مومن بندے کے لیے اولیاء کے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا یہ اچھے خواب ہیں جو یا تو خود ولی دیکھے یا تو دوسرے اس کے لیے دیکھے یعنی کوئی اچھی چیز دیکھنا جیسے مثلا کوئی آدمی جو ہے یعنی مسیح حرام میں ہے اس کا اچھا خواب ہے وہاں پر عبادت کر رہا ہے یا کوئی آدمی جو ہے دعا کر رہا ہے اللہ سے صرف اور صرف اللہ کو پکارا اچھا خواب یا کوئی آدمی کسی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھے کہ اس کی اچھی حالت ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بشرہ ہے اس کا مطلب اچھا خواب دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا بندہ جو ہے اچھی حالت میں خواب میں دیکھا آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور بہت اچھی نماز پڑھ رہے تھے یہ کیا ہے اچھا خواب ہے تو مومن بندے کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں خوشخبری ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی حالت میں خود اپنے آپ کو دیکھے یا کوئی دوسرا اس کو خواب میں دیکھے اس حدیث کو امام خواب کے سلسلے میں, لوگ دو قسموں میں منقسم ہیں ایک وہ ہے جن کے لیے خواب قرآن کا بدل ہو گیا ہے خواب میں دیکھا خواب نے دیکھا خواب میں دیکھا اللہ کے نبی آئے ایسا کرو کہا چلو کرنے لگے صوفیوں میں عام طور سے خواب جو ہے علم کا ایک ذریعہ ہے اور وہ کہتے خواب میں, میں نے دیکھا کہ یہ حدیث ضعیف تو ضعیف خواب میں, میں نے دیکھا کہ حدیث لیکن خواب میں مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث کیوں کہ خواب میں دیکھا خواب علم کا ذریعہ نہیں ہے شریعت جو ہے اس کے تابے ہونا ضروری ہے اس ایک خواب تین قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ میں ذکر کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رسال و نبو ان رسالت اور نبو ہو چکی ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی جو ہے رسول نہیں آئے گا میرے لوگوں پر بہت جو ہے یہ بات بھاری گزری کہ ابھی کوئی نبی نہیں ابھی کوئی رسول نہیں تو آگے والی باتیں ہم کو کیسے معلوم پڑیں گی فکال اللہ کنشرات لیکن آپ نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ صاحبہ نے پوچھا رسول اللہ, اللہ کے رسول مبشرات کچھ خبریاں کیا ہیں آپ نے فرمایا رؤی المؤمن جزء من اجزاء مومن کے خواب مومن کے خواب وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اب اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں چھبیس کے جب نبی کی طرف علماء نے اس کو سمجھایا ہے علماء نے کہا کہ نبوت ایک الگ چیز ہے اور کچھ باتیں آنے والی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دی دجال آئے گا ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو اب ایک انسان کو اس کی زندگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے خواب میں آ کے جو ہے خواب میں اس کو بتاتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا اب وہ خواب کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں کبھی سچا بھی ہو سکتا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھے ورنہ فتنے میں پڑ جائیں گے اس لیے کہ اکثر صوفیوں کے لیے خواب جو ہے قرآن و سنت کا بدل بن جاتا ہے کہ وہ بالکل خواب ہی پر ڈپینڈ رہتے ہیں اس لیے عام طور سے آپ کو سننے میں ملے گا کہ فلا خواب میں دیکھا فلا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور وہ بس خوابوں کی دنیا میں کھو گئے ہیں جاگنا ضروری <laughs> سوئے ہوئے یہ جاگے خوابوں سے لیکن خواب کے جو لوگ منکر ہیں وہ بھی غلط ہے خاص کچھ نہیں ہوتا ہے آپ بتائیے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کافر کو خواب آتا ہے بادشاہ کو کہ سات گائیں موٹی تازی سات گائیں ڈبلی پتلی انہوں نے تعبیر کیا بیان کی یوسف علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہیں کہا کہ یہ سات جو موٹی گائے ہیں یہ سات سال ہیں جو بالکل پیداوار والے زرخیزی والے ہوں گے اور اس کے بعد جو سات سال آئیں گے وہ بالکل سوکھا اور بالکل جو ہے ہمارے یہاں پر جیسے سوکھا کہتے ہیں جس میں اناج بالکل نہیں اگتا ہے ایسے سات سال ہوں گے تو وہ موٹی گائیں اور دبلی گائے کا یہ مطلب ہے تو ایک کافر کو بھی خواب آ سکتا ہے جس کے اندر سائن لینگویج میں تمثیل کے زبان میں اللہ تعالی کوئی بات اشار اس کو کہے لیکن یہ شریعت کا بدل ہو سکتی ہے قرآن و سنت کے بدل ہو سکتی ہے کسی کو خواب میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ تم کا ہے نماز معافر کیا وہ اس پر عمل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیوں؟ اس کہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ کا حکم باقی ہے صلاح واط الزکا قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم باقی ہے کہ ان نہ بین رجولی و بین القفر و کہ کوئی خواب اگر قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے ہرگز اس کو نہیں مانا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ شریعت جو جاگتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلا دی اس کے بعد خواب میں آ کے کسی انڈیویجل کو آپ اس منع نہیں کریں گے اس کے خلاف نہیں کہیں گے کیونکہ شریعت کیا ہو چکی ہے زندگی میں کامل ہو چکی ہے اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض باتیں بندوں کو اللہ تعالی خواب کے ذریعے سے بھی بتاتا ہے ان کی اپنی زندگی کے سلسلے میں کسی کو کچھ مسئلہ آنے والا ہے یا کسی کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو اشاروں کی زبان میں اللہ تعالیٰ خواب میں بار وقت اس کو بتاتا ہے اور اس کی تعبیر کا ایک علم ہے جو ہر آدمی کو نہیں ہوتا ہے ابن شیری جو ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا صاحب اپنا اپنا خواب بیان کرتے تھے پھر آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے جتنے بھی اللہ ہیں جو سچے ولی ہیں اللہ کے انہوں نے سب نے کہا کہ خواب جو ہے شریعت کا ماخذ نہیں ہے کہ ہم اس سے شریعت لینے لگ جائیں اس سے شریع احکام ماخذ کرنے لگ جائے تو یہ نہیں لے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ سارے خواب صحیح نہیں ہوتے تک جب زمانہ قیامت قریب آ جائے گی لم تقد المسلم تقریب مسلمان کے خواب بہت کم ہی جھوٹے نکلیں اکثر خواب مسلمانوں کے قیامت کے شریف کیسے ہوں گے سچے ہوں گے وہ اصد رویہ اصد ان میں خواب میں سب سے زیادہ سچے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان میں بات کرنے میں جو زیادہ سچے ہیں یعنی جھوٹے آدمی کو سچے خواب بہت کم آتے سچے آدمی ہی کو سچے خواب آئے گے اور وہ رقم و ارب عینو اور مسلمان کے جو خواب ہیں یہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے جسے نبی کو اللہ علم دیتا ہے کیا ہونے والا بتاتا ہے بعض اوقات مومن بندے کو بھی اشارے میں اللہ تعالی بتاتا ہے کیا ہونے والا ہے خواب میں لیکن آپ نے فرمایا وہ قال اور خواب تین ہوتے ہیں خواب تین ہوتے ہیں خوشخبری ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر, دو من نمبر دو دوسرے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو غم میں ڈالتے ہیں اس کو نمبر تین شعید انسان کہ تیسرے خواب ہوتے ہیں کہ جو آدمی دن بھر سوچتا ہے اپنے دل سے باتیں کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے وہی وہ اس کے خواب میں آ جاتا ہے تو معلوم ہوا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق امام احمد نے ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اور اسی کے قریب دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے تو معلوم ہوا کہ ایک تو ایک خواب کی حقیقت ہے لیکن خواب تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک اللہ کی طرف سے نمبر دو شیطان کی طرف سے نمبر تین دن بھر میں چل ہے دن بھر کوئی آدمی ٹائپنگ کرا تو خواب میں بھی ٹائپنگ ہی 10 گا یا کوئی مال, دس, کا دس, دس کا خواب میں بھی مصروفیت میں ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے خواب میں کتابوں کا آتا ہے تاجر کے خواب میں تجارت کا آتا ہے جو آدمی جو ہے اس کی بیمار ہے اس کی بیماری خواب میں آتی تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آدمی کے جو ہے خواب میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے شیتان کی طرف سے اور انسان کے اپنے خیالات اب آپ بتائیے کہ ایک انسان کیسا فرق کرے گا کہ کہاں سے آیا ہے خواب اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ نے جو ہے اس بارے میں ہم کو جو ہے بتا دیا کہ ایسا یہ کہے میرے خواب میں آیا میرے خواب میں آیا شریف کا بدل نہیں بلکہ خواب کو پیش کرنا پڑے گا قرآن و سنت پر اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تبھی اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اولیاء میں جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں آپ یہ کہیں گے یہ کہاں سے لائے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما فلا وخافون مؤمنین اللہ سورہ تعالیٰ ایک سو پچہتر میں فرماتا ہے یہ تو شیطان ہے جو تم کو اپنے ولیوں سے ڈراتا ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان شیطان کے ولیوں سے ایمان والوں کو ڈراتا ہے ان کا ڈر ان کے دل میں ڈالتا ہے ایمان والوں سے. تو شیطان کی بھی کیا ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں جو دنیا میں اس کے کام کرتے ہیں کہ شیطان کو خود چند پھر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شیطان بعض کو کام پہ لگا دیتا ہے اور وہ شیطان کا کام بغیر تنخواہ کے بغیر تنخواہ کے کرتے ہیں اور اللہ کے مجرم بنتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان نماز یہ تو شیطان ہے جو تم کو اپنے اولیاء کے ذریعے سے تمہارے دل میں ان کا ڈر پیدا کرتا ہے فلا تو تم ہرگز دل سے نہ ڈرنا و اور بلکہ مجھ سے ڈرو ان کو اگر تم ایمان والے ہو یعنی اگر تم ایمان والے ہو تمہارا ایمان اگر سچا ہے تو تم شیطان کے ساتھیوں سے مت ڈرو جو شیطان کی دعوت چلا رہے ہیں جو شیطان کے کام دنیا میں کر رہے فساد پیدا کر رہے ہیں بلکہ تم کس سے ڈرو اللہ تعالی سے ڈرو اسی لیے القوتبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہتے المان اولیا او اے بی اولیا ان اومن اولیا مطلب یہ ہے کہ شیطان یا تو اپنے اولیاء کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہے یا تمہارے دل میں اپنے اولیاء کا ڈر پیدا کرتا ہے مثلا کچھ لوگ حق کی دعوت لے کر کھڑے ہوں دین پر چل رہے ہوں توحید و تو سنت پر چل رہے ہوں کچھ لوگ بدعات میں مبتلا ہوں شرفیات میں ابتلا ہوں جو لوگ شرک اور بداعت کی دعوت دیں گے یہ اللہ کی ولی نہیں یہ شیطان کے ولی شیطان ان کے ذریعے سے اپنی غلط دعوت چلا رہا ہے اس لیے کہ شیطان شرک اور سے زیادہ اور کوئی گناہ پسند نہیں ہو سکتا اب ایمان والے جو ہوتے ہیں توحید و سنت والے جو ہوتے ہیں ان کے دل میں کثرف اور طاقت کی وجہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں ہم ایسے ہیں کیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرما کہ ڈرنا نہیں شیطان تم کو ڈراتا ہے ان کے ذریعے سے بلکہ تم کس سے ڈرو اللہ تعالی سے ڈرو تو شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں دنیا میں اب آپ بتائیے جب اللہ کی ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں کیا ہیں ایمان و تقوا تو شیطان کی ولایت کے لیے کیا شرطیں ہو جائیں گی اس کا ولاش کیجیے اپنے آپ شیطان کا ولی ہو جائے گی کہ عقیدے کے خلاف ساری چیزیں اپنا کوئی انسان شیطان کا ولی ہے شرکیات کفریات اور اسی طرح سے اللہ کی پابندی کے بجائے آزادی اختیار کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا شیطان کا ولی ہو جائے گا تو شیطان کا ولی وہ ہے جس کے عقائد خراب ہوں اور جس کی زندگی میں شریعت کی پابندی کی بجائے آزادی اب آپ چیک کریں کون اللہ کا ولی کون شیطان کا ولی بعض لوگ آپ کو کہیں گے ہم دل کی نماز پڑھتے چل گانجا پیتے ہیں یہ مجذوب ہے یہ کلندر ہے بارہ لیول بنا کے رکھے ان لوگوں نے کتو اولیا نقیبا نجیبا اوتاد احمد مقصومان مقرود کیا کیا بنا کے رکھے ہوں. صا کا نام حسین کس کا نام حسان؟ پاس وقت نہیں ہے میں بیٹھوں میں بہت زیادہ ہو جائے کہ کیا کیا اخبار میں کہ اللہ سے بڑا بنا دیا اللہ سے بڑا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ساری کائنات وہ جو چاہتا ہے اس کے کہ شیخ قادر جیلانی کے بارے کہہ رہے ہیں ہر دن ہر مہینہ ہر سال میرے سامنے آتا ہے اجازت لیتا ہے پھر اس کے بعد جاتا ہے اب بتائیے یہ تو اللہ سے بڑھ کے معاملہ ہوا ہے یعنی اس طرح کی عجیب عجیب باتیں بیان کی اولیا کے سلسلے میں مستقل کسی دوسرے درس میں اس کو لوں گا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کو جو ہے شیطان ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے لیکن ان کو ڈرنا نہیں چاہیے اللہ کے اولیاء کون ہیں ان کی صفات میں اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں اِنَّ تَعَالَى مِن النَّاسِ اللہ کے کچھ خاص بندے لوگوں میں ہوتے ہیں اللہ اللہ کے اہل, اہل جس کو کہا جاتا ہے اللہ والے اہل ہوتا ہے والا اہلین اللہ والے اللہ کے مقرب کریم اللہ کے خاص اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں کون ہیں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہیں یہ لوگ آپ فرماتے ہیں آہر القرآن هم قرآن والے وہ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں اہل اللہ ہیں اور یہ اللہ کے خاص بندے کہ قرآن کو چھوڑ کے کوئی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے نہیں ولایت شیطان کی پانے کے لیے سب سے پہلے قرآن سے پبلک کو دور کرنا پڑے گا اور خود بھی دور کرنا پڑے گا شیطان کی ولاد کام سے شروع ہوگی اس کا الٹا الٹا آپ لیتے جائیں اللہ کی ولایت کے لیے پہلا کام قرآن والے بننا خالی قرآن والے نہیں اس لیے کہ آگے اور بھی آئے گا کہ قرآن کو اصل بنانا یہ وہ مضبوط رسی ہے جس کو چھوڑنا آدمی کے لیے ہلاکت ہے کیونکہ آپ نے کیا فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ سن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں کو مضبوطی سے تھا میں رہے گی اللہ کی کتاب اور نہیں سننا چاہیے تو قرآن پہلے ہے تو کہا کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں تو قرآن چھوڑ کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اب وہ سارے لوگ آپ دیکھیں جو قرآن سے عوام کو دور کریں وہ خود بھی دور کہے کہ قرآن جو ہے بہت مشکل چیز ہے ہم تو بس وزائف کی کتابیں پڑھتے ہیں ہم کھلا کھلا چیز کرتے ہیں یہ اللہ کے کی ولی کیسے ہو سکتے ہیں یہ حدیث جو میں نے ذکر کی امام احمد امام نصر ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ہے امام الخلیل الخلی احمد جن کو جو ہے ذہبی نے اپنی شیر عالم البلا میں ذکر کیا ہے یہ کیونکہ در سے بعدوں کے لیے بھاری گزرے گا لیکن میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں جوش و خروش کی باتوں کی بجائے علمی بات کروں اس لیے جو برداشت کر سکتے ہیں برداشت کریں جن کو نیند آئے آرام سے سو جائیں اس کو اس کو کوئی اعتراض نہیں لیکن جو منہج ہے ہمارا اس منہج کو چھوڑ کے میں جو جوش و خروش والی جو ہے رنگین باتیں نہیں کر سکتا تھوڑی جو اس میں مرچ مسالہ اچار جو ہے اچار کھانے کا بدل نہیں بن سکتا ہے اچار اچھا ہوتا ہے مزہ آتا ہے اس لیکن کوئی آدمی کھانا نہیں پھٹکی ڈال نہیں چاہیے ہم کو چاول نہیں چاہیے کیا بنائی بیوی نے پھر کی دال چاول بنائی لا اچار ہے کہ خالی اچار کھالے لیتے اچار کھانے کا بدل نہیں بن سکتا ٹھیک ہے. ہے تھوڑا بہت اچار چلتا ہے لیکن وہی وہ کھا لے گا تو سیدھا کھانے میں جانا پڑے گا تو یہ علمی چیزیں جاننا ضروری ہے اس لیے کہ رد کے لیے باطل کے رد کے لیے جذبہ نہیں کام آتا ہے باطل کے رد کے لیے علم کام آتا ہے اس لیے علمی مجارس اور دوسرے علماء ہے کچھ ایسے جو آپ کو علم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جذبہ بھی دیتے ہیں آپ وہ بھی لیں لیکن یہاں ہم صرف جو ہے محسوس لیں گے اقوال دلائل قول کس کا کیا ہے کہاں حوالہ ہے ہم کو یہ لینا ہے تو تھوڑا فکر رہ گئے آپ مجھ کو معذرت اس میں کریں مجھ کو اس میں جو ہے معذور رکھے جسے کہ میرے لیے یہی صحیح طریقہ لگتا ہے امام الخلیل بن احمد کہتے ہیں قرآر و حدیث دیکھیے پھر آگے آ گیا کہ قرآن حدیث والے اگر اللہ کی اولیاء نہیں ہیں تو پھر زمین میں اللہ کا کوئی ولی نہیں خلیل کہتے ہیں جو بالکل کہ یہ بھی ایک امام ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام تھے بہت بڑی شان والے تھے بہت علم والے تھے بہت دیندار تھے بہت متقی تھے یہ کہتے ہیں کہ حدیث اگر یہ ولی نہیں ہے پھر کوئی ولی اللہ کر لی. کرے کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن حدیث چھوڑ کے کوئی ولی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے شرف اصحاب الحدیف میں خطیب بغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے اصحاب الحدیث کا شرف اس کے اندر ذکر کیا ہے ابن جریر اقتبری کہتے ہیں کا کلو اولیا قرآن میں اللہ نے کہا کہ شیطان کے ولیوں سے تم لڑو ذریعے سے اپنی صلاحیت کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کریں جب وہ نقصان پیدا کر رہے ہوں دین کی حفاظت کریں تو اللہ نے حکم دیا کہ شیطان کے ولیوں سے تم مقابلہ کرو اور کہتے ہیں کہ کہ شیطان کے ولی وہ ہیں کہ جو شیطان کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں, اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کا حدیث اگر نہیں ہے تو اور میں نہیں جانتا کہ کون ہے امام احمد کا قول ہے لیکن اہل الحدیث سے لیبل نہیں ہو کہ کوئی آدمی اچھا سے لیبل اپنے لیے بنا لیتی اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی بجائے منمانی کی بجائے قرآن اور سنت کے تابے ہو جائے وہ قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کا طریقہ اس میں کیا ہے تو وہ احادیث کرتا ہو ان کو کیا کہتے ہیں اہل الحدیث اس لیے بعد لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ابدال होते हैं ना तो امام احمد ने कहा کہ अगर افداز زمین پر ہوتے ہیں تو وہ احل الحدیف ہیں اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی افدار ہوگا یہ امام احمد انحمل کا فوراً کیا ولی معصومان الخا ہوتا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بولیے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ولی معصومان الخا نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ولی سے قبائر بھی ہو جاتے ہیں بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ولی ان پر دوران نہیں رکھتا ہے فوراً سوغہ کر لیتا ہے اور اپنی طاقت کے بقدر وہ بہت زیادہ بچتا ہے گناہ سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور کہا نبیا اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا مجھ کو پاک کیجیے واقعی سنتے رہتے ہیں پاک کیجیے صحابیاں زنا ہوا ہے لیکن آئے انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے دنیا آئے کہا مجھ کو پاک کیجئے آپ نے کہا اس کے بارے میں پوچھا اور اس کی ولی کو بلا کے کہا کہ اس کو لے جاؤ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حمل تھا بچہ تھا, زنا زنا سے ہونے والا تھا کہا کہ جب بچہ ہو جائے اس کو اس کے بعد لے آیا اس عورت نے جتنے مہین بھی مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا بچہ پیدا ہوا بچہ بول بھی لے کے بچہ ہو گیا بات کیجیے کہا, کہا کہ نہیں اس کو لے جاؤ اس کے دودھ پلانے کا زمانہ ہے ماں دودھ پلائے گی کو کہا کہ جا اس کو دودھ پلاؤ ڈھائی دو سال تک دو سال تک دو سال کے بعد جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے اور کھانے لگے اس کے بعد لے آؤ دو سال تک دودھ پلاتی رہی اس کے بعد میں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پاس کہا کہ دیکھیے کھاتا ہے اب اس کو پاس پاک دیجئے اس کو بنا کی گناہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا اس عورت کو جو ہے سنسار کیا گیا ایک صحابی کے اوپر اس کا خون اڑا انہوں نے بری بات کچھ کہ بارے میں اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ایسا مت کہاں اس لیے کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر گھروں پر اس کی توبہ کو اگر ڈال دیا جائے تو سب کے سب لوگوں کی مقررت ہو جائے گی اللہ تو وہ نہیں کہ ایسی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ ستر گھروں کے لیے ایک کے لیے نہیں ستر گھروں کے لیے کافی ہو جائے ان کی مقرد کی ایسی کتنی پاورفل توبہ ہو اور آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اس کی توبہ کیا ہوگی اس سے بہتر توبہ کیا ہوگی کہ اس نے اپنی جان کو پیش کیا اللہ کی خاطر اور بتائیے نو مہینے انتظار پھر اس کے بعد میں دو سال انتظار تین سال تقریباً آپ پکڑ لیجیے تین سال تک وہ عورت یاد رکھتی تھی اس کو پاک ہونا ہے کیسی کروٹیں بدلی ہوگی سا عورت میں آ رہے گا آدمی بنے گا چھوڑ دیے تو بلیر ہو جائیں کہ بلیر ہو جائیں گے تو نہیں وہ خود آ رہی ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے وہ خود آ رہی ہے تو کیا اللہ کی مقرب بندی وہ نہیں تھی صحابیاں ہیں کہ زمانے کے گھر آپ ذرا غور کریں اس کے لیے اس زمانے کے بھی پاپی جن کے گھر میں جو ہے ٹی وی چل رہا سب چل رہا ننگا ننگاپن سب چل رہا ہے وہ اس زمانے کے متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے جن کے گھروں میں راتوں میں قیام اور تحجد ہوتی ہے ایسے لوگ ان ستر گھروں پر مدینہ کی اگر اس توبہ کو ڈال دیا ہے ان کی مقصرت ہو جائے گی خاصی توبہ ہوگی لیکن ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے لو بارہ لوگوں کے ولی محفوظ ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے ولی محفوظ ہوتا ہے اور ولیوں کو جو ہے بالکل کوئی غلطی نہیں ہوتی ایسا بنا دیا نہ گناہ نہ اشتہار غلطی کچھ نہیں جو بولے ہوئے پتھر کی لکیر ولی کی ہر بات صحیح ہوتی ہے اس طرح سے اولیاء کو بنا دیا گیا اور اس کے بعد میں ساری مصیبتیں کھڑی ہو گئی تو یہ عقیدہ نہیں ہے ولی سے اشتہار میں بھی خطا ہوتی ہے اور بعض اوقات ولی سے صغائر بلکہ قبائر بھی ہو جاتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کے اتنے مقرر ہوتے ہیں کہ جب ان سے کچھ غلطی ہو جاتی تو فوراً توبہ کر لیتے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد نبی ابن اور حاکم نے اس کو روایت کیا فرماتے ہیں ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں آدم کی اولاد سب کے سب خطا کار ہیں اور ان میں سب سے اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے میں کثرت کرتے ہو بہت توبہ اللہ سے کرتے ہو تہارے سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطی کو والم سے اور اولیاء اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے کہ غلطی کیا پھر وہی کر رہا پھر وہی کر رہا جان کی کر ایسا نہیں کرتا ہے غلطی ہو جائے فوراً سے رجوع کرتے ہیں فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اولیاء کی علامات میں سے ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ تعالی اللہ اذا رؤو اللہ حکیمت مدی نے نوادر الرسول میں اس کو ذکر کیا ہے امام السیوطی نے جا میں اس کو ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا اللہ کے اولیاء وہ ہیں اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے جب ان کو دیکھے کوئی تو اللہ یاد آتا ہے جب ان کو دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے اس کی تفسیر میں تشریح میں کہتے ہیں فرض القدیر میں کہ یعنی وہ اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی عبادات کا اثر ان کے چہروں پر ہوتا ہے ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا ہے وہ اللہ کے سلسلے میں ان سے کلام کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو دیکھنے والا ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کے احوال میں غور کرنے والا ان کی زندگی کو دیکھنے والا یہ کیا کرتا ہے اس کا تعلق کس سے جوڑتا ہے اللہ سے جوڑتا ہے اس کے بلاش کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہو ان کی باتیں دنیا کی ہوں گی ان کی مصروفیت دنیا کی ہوگی اور آخرت سے دور کر کے لوگوں کو دنیا کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ جو ہے یعنی ان کا تعلق جو ہے اللہ سے ایسا ہوتا ہے اس لیے آپ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بات پھر سے غور کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورح یعنی مح... اے... الفت میں ذکر کیا محمد اللہ محمد صلی اللہ, اللہ کے رسول ہے قرآن کی آج سور فتح کوئی پوچھے آپ کو قرآن کی وجہ محمد صلی اللہ, اللہ کے اللہ تعالیٰ نے آخری رقو میں فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہ کفار پر سخت اور آپس میں بڑے رحیم ہے آپس میں بڑے نرم ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ سی فی من سیما ہوں کہ ان کے چہروں کی اوپر جو ہے نشان ہے ان کے سجدوں کی کسرت ہے ان کی پہچان ہے کہ رات کی عبادت تحج عبادات کی کثرت سے ان کے چہروں پر ایک اثر ہے اس عبادت پر راتوں میں جاگنے اللہ سے دعا اور گڑ گل رونے کا اثر ان کے چہروں پر ہے تو عبادات کا اثر جن کے چہروں پر ہو یہ ولایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے تو جو ہے یہ اس حدیث میں بتایا گیا اب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بیٹھ کے جو ہے چرس جو ہے گانجا شاہداد دال بابا کے پیچھے بیٹھ کے پیتے ہیں ان کو بھی دیکھیں آپ جو ننگے گھومتے ہوں جن کے جو ہے وہ سننا کرتے ہو نہ جمعہ کا نہ عید کا نہ کبھی اور جو ہے شریف کی پوری مخالفت کرتے ہوں جن کو دیکھ کے ہمارے بچے ڈر کے بھاگے چھوٹے بچے بتائیے یہ کیسے ولی اللہ, کی اللہ کے اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کی طرف دل جائے ان کی عبادات ان کے اقوال ان کے اعمال ان, ان کا اللہ سے تعلق آپ اللہ جو ان کے پاس آپ دیکھ لوگ آتے تھے تو بالکل جو ہے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے تھے صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیے تابعین کے بارے میں دیکھیے اماموں کے بارے میں آپ دیکھیے یہ اللہ کے ولی محدثین کے بارے میں دیکھے آپ فکار کے بارے میں آپ یہ اللہ کے مقرب بندے ایسے تھے کہ جن کی صبح شام دن رات اللہ کا ذکر اس عبادت دین کی نشر و اشاعت تبلیغ دین اور تعلیم و تعلم میں گزرتا تھا ان کی ہر بات سے اللہ کی طرف قال رسول اللہ قال اللہ تعالی اس طرح سے جو ہے ان کی باتیں ہوتی تھیں تو یہ اللہ کے ولی امام اللہ کے ولی نہیں چارو امام اللہ کے اولیاء اللہ, کی اللہ. صحابہ مراثیم ہے اولیا تو اللہ کے ولی وہ نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کو توڑنے میں ایک قدم آگے ہوں عام آدمی سے عام آدمی سے جس کام کو ایک عام آدمی نہیں کرتا ہے اس کو یہ کر رہے ہوں یہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کا ولی تو تابے اور متبے ہے نبی کریم وسلم کا پابند ہے وہ اللہ کی شریعت کا جس کو دیکھ کے عبادت کرنے کو دی جی جائے جس کو دیکھ کر اللہ کی طرف بڑھنے کو دی جی جائے اللہ دینا اداروں دکھر اللہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے کہ آدمی کا دل دنیا سے پھر کے مخلوقات سے علامت مراثب کیا ہیں اللہ کے اولیا کے چار مرتبے بندوں میں سب سے اونچے ہیں اللہ کے تقرر اس کو یاد رکھے قرآن کریم سورہ میں آٹھ نمبر انتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں شرط بھی بتائی گئی اور مراٹھی بھی بتائی گئی اللہ کی ولاط اور تقرر کے درجات کے آکرت کے اعتبار سے کیا شرط ہے اور کیا مراتی ہے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں تو وہ ساتھ ہوگا ان لوگوں کے فلائق جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کون چار طبقات مین البینا صدیقین انبیاء سب سے اونچا اس کے نیچے صدیق اس سے نیچے شہداء اس سے نیچے یہ چار مراطب ہیں اللہ کے مقرر بندوق نبی سب سے اوپر ان سے نیچے صدیق صدیق کس کو کہتے ہیں جو قول و عمل میں سچا ہو جو اپنے کریمے کو پوری زندگی میں بغیر کسی شک و شبہ کے نبھائے عقیبے میں بھی اور عمل میں صدیق جس کی زبان بھی سچی عمل بھی سچا ہے جو اپنے قول کو سچا کر دکھائے لا الہ الا اللہ کو سچا کر دکھائے کون ہے امت کے سب سے بڑے صدیق اب صدیق رضی اللہ تعالی صدیقین شہداء شہید جو اللہ کی خاطر قتل ہوں اللہ کی خاطر قتل ہوں جن کو اللہ کی وجہ سے قتل کیا جائے یہ شہید ہیں اور صالحین نیک جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوں گناہ سے بچ کے ہوں یہ چار مراتب ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے عہد کا پہاڑ لڑکنے لگا آپ نے فرمایا اے جا پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید صحابی کہتے ہیں اس اس کون تھا اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو مگر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر اور عثمان نبی اللہ تعالی کہ ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں یہ شہادت جو ہے چار مرتبے ہیں چار مرتبے ہیں نبی صدیق شہید اور صالح صالح آخری مشلا درجہ نیک ہونا چاہیے ہو. گناگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہو اس کو, اس کو جو ہے صالح نہیں کہا جائے گا جو گناہ سے بچتا ہو اس کو نیک کہا جائے گا آپ اپنی زبان میں سوچیں نیک کس کو بولتے ہیں اور دیکھیں نیک ہے کہ نہیں ہو نیک نہیں تو کیسا وہ نہیں بنا رہے آپ تو کو ادنا درجہ صالح ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے پھر اس کے اوپر مراتی میں اسی طرح سے امت میں سب سے افضل درجہ سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ صحابہ ہیں حدیث میں خیر الناس کرنی تم تم سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے پھر وہ جو ان کے بال پھر وہ جو ان کے بعد ساری امت میں سب سے افضل کون ہیں صحابہ صحابہ سب سے افضل ہیں اور ان صحابہ میں سب سے افضل کون ہے ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر باقی براتے ہیں اس میں جو ہے جو ہے میں سے اشرم عبشرہ ہوتے ہیں بدری صحابہ ہیں پھر بیت بیتر والے صحابہ ہیں اور اسی طرح سے فتح سے فتح, سے، فتح مکہ سے پہلے ایمان ایماندارنے والے پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد والے مہاجرین کی تقسیم اس میں انصار کی تقسیم اس میں تو یہ جو ہے یہ صحابہ کی تقسیم ہے لیکن سب سے افضل کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے محمد یہ جو ہے یعنی میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ولایت محمود سے افضل ولی نبی سے افضل ہوتا ہے یہ کفری عقیدہ جو ہے یہ تصوف میں آپ کو ملے گا میں اس کو آگے جا کے جب میں تصوف کے ایک ایک جو ہے دھاگے کو جو نکالنا شروع کروں گا اس درس میں میں اس کو تفصیل کو لوں گا اور اقوال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اس بات کو یاد رکھیں کہ اجماع ہے کوئی امت کا علما کا جو نہیں توبیہ نہیں اہل علم کا صحابہ تابعین تبا تابعین محدثین کو کہا سب کا اجما اس پر کہ نبی جو ہے سارے ولیوں سے افضل سب ایک ساتھ ملانے سب کو ابو ابوداؤد کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پردے میں مجھ کو رکھا گیا اور باقی دوسرے پردے میں ساری امت کو تولا گیا میں سب سے بھاری نکلا ابوداودی سے کتاب سننا پھر ابو بکر کو ایک پردے میں رکھا گیا پوری امر دوسرے پردے میں ابو بھاری نکلی پھر عمر کو رکھا گیا رضی اللہ عنہ دوسرے ایک پردے میں اور باقی پوری امت دوسرے پردے میں حضرت عمر بھاری بتائیے یہ مرتبہ ان کا اور آدمی ان کا طریقہ چھوڑ کے آزاد لوگوں کا طریقہ اختیار کرے بتائیے کیسے کامیاب ہوگا کہ کامیاب ہوگا اسی وقت جب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عمل کے طریقے پر چلے گا جب نبی کریم صلی اللہ کی ابتدا اور اقتبا کرے گا تو امت میں سب سے بڑے ولی کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ امت کے سب سے بڑے ولی جو ہے صحابہ ہیں تابئی پھر تبا تابئی بعض علماء سے ابدال کا لفظ ملتا ہے یہ صوفیوں نے بہت سارے الفاظ گھڑ لیے ہیں قطب کہتے ہیں قطب ہے اس میں کہتے ہیں قطب قطب تقوی پھر اس میں ابدال نقیبہ نجیبا اوتاردان مختومان اور اسی کے ساتھ میں جو ہے قلندر غس اس طرح کے سارے الفاظ لوگوں نے گھڑے قرآن اور سنت میں ان میں سے کسی کے لیے کوئی اثر موجود نہیں سلق میں ایک لفظ جو ہے مستعمل ہے وہ ہے ابدال کا لفظ لیکن ابدال کے بارے میں بھی امام احمد کہتے ہیں اگر اصحاب عبدال نہیں ہیں تو پھر اور کون ہوگا یعنی وہ لوگ جو حدیث کا علم سیکھتے سکھاتے ہیں اور لوگوں کو حدیثوں کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ کون ہیں؟ یہ ابدال ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا تبال المین امترین علیہ رحمن خز الحم کہ میرے امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی حق پر قائم رہے گی ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا اور اسی حال میں رہیں گے غالب رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے قید یہی ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے حق کی دعوت دینے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ کی احادیث کی طرف لے جانے والے ہر زمانے میں جو لوگوں کو اول فال سے نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف لے جائیں گے تو یہ کون ہیں؟ یہ اصحاب الحدیف ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث بدل سے کہ جب ایک ان میں سے مر جاتا ہے اللہ کسی دوسرے کو پیدا کر دیتا ہے لیکن لوگ ابدار کن کو مانتے ہیں کہ جو بارش برسانے والے زمین سے کھیتی اگانے والے بغیر پانی اور بغیر اس کے بغیر بیج کے اور لوگوں کے کام بنانے والے اور یہ کرنے والے اور وہ کرنے والے یہ ابدار نہیں ہوتے ہیں. یہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے تو اس اعتبار سے سلق میں عبدال کو ملتا ہے اولیاء کے تعلق سے بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اولیاء سے کرامت ثابت ہوتی ہیں عجیب و غریب چیز خیر جس کو کہتے ہیں کہ عجیب و غریب جو ہے یعنی چیز ہو جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے انبیاء سے جو چیزیں عجیب و غریب ہوتی ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں جس کو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں اس سے انبیاء کی مخالف نہیں کر پاتے ان کی بات کو رد نہیں کر پاتے ہیں ایسی چیز کرتے ہیں جیسے موسا علیہ السلام کا عصا یا اس طرح کے دوسرے معجزات انبیاء کے بعض اوقات اولیاء کے ذریعے سے بھی ایسی کچھ چیز ہو جاتی ہے جو عجیب و غریب ہوتی ہے مثال کے طور پر قرآن میں بھی اس کی ایک مثال ہے اور حدیث میں بھی کئی مثالیں اس کے موجود ہیں ہم ایک ایک کر کے دونوں مثالیں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جو نبی نہیں ہیں اور ان میں سے کوئی نبی نہیں حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلا زکری حضرت زکریہ السلام جو نبی ہیں جب کبھی جو مریم حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی کفالت میں تھی ان کی پرورش میں تھی تو جب کبھی محراب میں محراب کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا کمرہ وہ محراب نہیں جو مسجدوں میں ہوتی ہے محراب کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا کمرہ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں عربی زبان میں تو اللہ طرح فرماتا جب بھی زکریہ علیہ السلام ان کے کمرے میں عبادت کے داخل ہوتے وجد وجہ ان کے پاس ایک رزق کی چیز پاتی وہ کیا رزق تھا جو ان کے پاس تھا اس بارے میں تابعین میں سے مجاہد اقریما سعید ابن جبیر ابو شاطا اور ابراہیم بہار فطا دربی ابن انس عطیہ الفی اور صدی وغیرہ جو ہے ان سب کا قول ہے کہتے ہیں <سؤال> یعنی یا سردی کے پھل گرمی کے موسم میں اور گرمی کے پھل سردی کے موسم میں کس کے پاس ہوتے تھے حضرت مریم کے پاس ایسے پھل جو گرمی میں نہیں ہوتے ہیں سردی میں ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں ان کے پاس اور ایسے جو گرمی میں ہوتے سردی میں نہیں ہوتے وہ سردی کے موسم میں ان کے پاس تو زخریہ علیہ السلام کو جو ہے ملتا کہ ان کے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں انہوں نے پوچھا مریم اللہ کی ہا اے مریم کہاں سے آیا تمہارے پاس قالت من, عند اللہ. قالت من عند اللہ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالی جس کو چاہے رشک دے جیسا دے اللہ کی مرضی ہے تو یہ کرامات میں سے ہے ہم اس کے منفر نہیں ہیں لیکن جادو الگ چیز ہے جنتر منتر کر کے کوئی کر دے تو یہ ایک الگ چیز ہے کرامت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم تفصیل سے اور بھی دیکھیں کہ کیا اس بارے میں ماننا ہے تو یہ جو قول ہے یہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ باضوق اپنے بندے کو رزق دے مثال کے طور پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہوں جن کو مشرقین نے قید کر کے رکھا تھا ان کے پاس ایسے پھلس تھے جو زمانے میں کہیں موجود نہیں تھے موجود نہیں, وہ ایسا نہیں معلوم اور نہیں ہوتا ہے کسی نبی کے بھی بس میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی لے آئے مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے لا سکتا ہے یعنی کوئی معجزہ نبی اپنے طور پر نہیں دکھا سکتا ہے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے وہ ہوتا ہے تو کوئی نبی نہیں دکھا سکتا ہے تو کوئی ولی کیسا دکھائے گا کوئی رسول نہیں بتا سکتا تو کوئی ولی کیسا بتا سکتا ہے اسے خدا ایک مثال اس کی دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ سمت میں بھی تھا کوئی لگے کہ پچھلی موتوں میں ساری سمت میں نہیں بخاری کرتا ہوں اس کی علاوی روایت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ابن اسبیب اور, اور عباد ابن بشف یہ دو صحابی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اللہ حادثت ایک رات کافی دیر تک بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کے بارے میں کرتے رہے حتی رہب من اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پاس سے نکلے رات کے اندھیرے میں اور اپنے گھر کو لوٹنے لگے وہ کل واقع منہما اور اور دونوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں عصا تھا آسا اس زمانے میں لوگ رکھتے تھے کہ راستے میں کچھ جو ہے سانپ ہے یا کوئی بھی جانور ہے مشکل اس کو پیش آ جائے تو آشا کا استعمال کرے گا ڈنڈا جس ہم بولتے ہیں ٹائیگر دے گا کل واقع کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا آسا جو ہے اس اندھیر میں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ آسا جو ہے بالکل روشن ہو گیا یہاں تک کہ اس کی روشنی میں وہ لوگ چلنے لگے ٹیوب لائٹ ہوتی ہے ہو ہو لکڑی کا آسا ہے یہ میں ادھر ادھر کی کوئی کہانی کی کتاب میں سے نہیں بتا رہا یہ بخاری کی روایت بخاری کی روایت وہ آشا روشن ہو گیا یہاں تک کہ اس کی روشنی میں وہ لوگ چلنے لگے بلکہ یہاں تک ایسا بھی وقت آگیا کہ اب دونوں کو الگ ہونا تھا تو اب ایک کا جو ہے وہ روشن تھا جب دونوں الگ ہو گئے اپنے, اپنے گھر کو آدھے رکھتے میں سے دوسرے کا بھی روشن ہو دوسرے کا بھی روشن ہو گیا اجالا ان کو ملنے لگا اس میں سے کوئی کوئی ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا آپ کی ٹوب لائٹ میں روشنی آ سکتی تو ان کے حساب سے کیوں نہیں آ سکتی آپ بتائیے خالی گورنمنٹ بھیج دی گلّہ بھیج سکتے آپ بتائیے ایک جو ہےچ کے اندر اس کو صرف جو ہے اس سے جوڑ دیں آپ تو روشنی آ سکتی ہے کہاں سے ہے روشنی آ سکتی تو پھر اللہ سے بندہ جڑ جائے پورا کا پورا اس کے آسے میں نہیں آ سکتی کیوں نہیں آ سکتی آ سکتی ایک پلک جڑ جائے اس سے جڑ جائے تو آ سکتی اور پورا بندے سے جوڑ جائے اور بندہ اللہ سے جڑ جائے نہیں آ سکتی اس میں روشنی آ سکتی کوئی آکل کے خلاف چیز نہیں سورج میں روشنی کہاں کون ڈالا? وہی میں روشنی ڈال سکتا ہے بعض لوگوں سے ایسا ایسا ہو سکتا ہے یہ بہت سائنس کی جو ہے ادھوری کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کہ موسا علیہ السلام کا آسا سانپ بن سکتا ہے اور صحابی کا آسا روشن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے موسا علیہ اللہ السلام کا ہاتھ روشن ہو سکتا ہے ان کا آسا روشن ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کی مدد تھی ان کے لیے اللہ کی مدد تھی کہ اس اندھیرے میں اللہ نے روشنی لی ضروری کے ہرے کے ساتھ میں ہو. ضروری کے کی ساتھ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ ایک چیز کسی کے ساتھ دوسری چیز تو یہ جو صحابی ہے کہ اللہ کی مدد تھی. تو پچھلی امتوں میں بھی یہ تھا اس امت میں بھی قیامت تب تک, تک ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ شریعت سے آزاد ہو جائے اور جنتر منتر بتائے یہ اوریا وا نہیں یہ کون ہے اوریا شیبا اس इसलिए کہ امام شاح اللہ امام شاہ رحمت اللہ علیہ رحم کہتے ہیں کتنی <سؤال> جاندار کتنی شا... یعنی بالکل اونچی بات امام شاخی نے کہی دیکھی تار امام دیکھ امام باقی سب مانتی پبلک ایسی بات پہ نہیں مانتی ابام شاہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں الوداع اور نہایا نے ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا کہتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی پہ چل رہا ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے بغیر پر کے ہوا کہ پانی پہ چل کے دکھاتا ہے ہوا میں اڑتا ہے تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پرکھو دی انہیں ولا کرامت سے معلوم نہیں ہوتی بلکہ ولایت معلوم ہوتی ہے اس کے تابع ہونے کو اس کے عقیدے اور عمل کو جیسے کہ قرآن کی شب میں نے بتائی تو کوئی آدمی عجیب و غریب چیزیں بتائے تو ولی اسے بہت سارے جادوگر مسلمانوں میں ولی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ جادوگر ہوتے ہیں امام شاہ بھی فرما اس کے پورے کیس کو تم دیکھو قرآن و سنت پر اگر وہ پابند ہو کتاب و سنت کا عقائد و اعمال میں تب جا کر اس کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو ورنہ اس کی کرامت کو دیکھ کے دھوکے میں بتاؤ کیوں؟ کرامت نہیں. اب اور سامنے جادوگر کیا کرتے تھے ان کا آسا زمین پر وہ بھی صاف بنتا تھا تو کیا وہ نبی بن گئے وہ بھی تو بنا رہے نا لیکن وہ نبی نہیں ہے کیوں من علیہ السلام اللہ کی طرف سے دیے گئے اور وہ جادو والے جاد اس لیے بہت سارے لوگ جن کو ولی مانا جاتا ہے صرف ان کی کرامت دیکھیے لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی ہے وہ جادو ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جاننے کا جو آلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کرامت دیکھی جائے اصل یہ کہ اس کا معاملہ کتاب کتابوں سننے پر اس کے عقائد و امار کو پرکھا جائے دل کی نماز پڑھنے والے دیکھا جائے نبی نے دل کی نماز پڑھے دل کی نماز پڑھتا ہے انگور کھا اور بیٹھے بولتا ہے کہ تم سب نماز پڑھو اور ہم جائیں گے مدینہ میں پڑھ کے آئیں گے وہی بیٹھا ویڈیو ریکارڈ رکھ دیں گے دوسری گئے لیکن یہاں بھی ہے وہاں بھی اچھا یہاں بھی وہاں بھی ہے ہمارا نبی تو جب آسمان میں گئے زمین پہ نہیں ہے اللہ کے پاس گیا زمین پہ نہیں ہے آپ بتائیے کیا ہر صاحبی کو ملتے سے ہر جگہ ایسا تھا ایک جگہ ہے ایک جگہ مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں जब मदीना गए मक्का में नहीं जब पहले आसमान पे गए तो दूसरे पे नहीं है जमीन पे नहीं है एक जगह न है ये सब जगह है और ये सुपर पास्ट ये मल्टीप्लाई होता है इधर भी है उधर भी है हमारे दिन यहाँ पे है तुमको क्या मालूम दिख रहे हैं इतना बैठे टेक लगा के पीढ़ी पीड़े लेकिन ये देखो ये किधर रहेंगे ये मक्का में जो है जाके काबा का गिलास पकड़े हुए रहेंगे इनकी पीढ़ी पे मत जाओ इनकी सीढ़ी बहुत बड़ी है बहुत ऊपर पहुंचे हुए सीधी सीधा आसमान में जा रही एक साथ बोलने लगे बुजुर्ग थे ऐसे पहुंचे हुए थे कि वो लोग सीधा लोहे महफूज में जाके देखते क्या है बोला तो लोहे महफूज मैफुण महफूज ही नहीं महफूजी बोलना गलत हो गया और महफूज ही नहीं रहा कोई भी जाके देख के आ सकता है आप बताइए कि क्या चीज है ये झूठी बात है इस तरह की जो बोलू بڑا بڑا اس کو اتنا بڑا بنانا کہ اس کی حد بندگی کی ختم کر کے رب بنا دینا اسے. یہ سب جھوٹی بات ہے امام شافی کہتے ہیں جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب سنت پر پرکھو نہیں اس کی کرامت ہوا پہ اوڑے ہو زمین میں پانی پہ چلنے لگ جائے کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں یوس جو ہے امام شافی کے قریب کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافی سے کہا صاحبنا اللی يقول لو صاحبا ہوا الماء لئے سبن ساز جو آپ کے ساتھی ہیں جو بہت بڑے امام ہیں ان کو کوئی جانتے نہیں عام طور سے لوگ لئے سب مصر کے بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے علم والد بن سعج اس زمانے کے آپ اگر پوچھیں سے جن کو معلوم ہے وہ بتائیں گے آپ بہت بڑے امام تھے بہت, بہت اعلیٰ درجے کے امام تھے وہ کہتے ہیں کہ امام لئے سب نسا کا قول امام شافی سے ذکر کر رہی ہوں لا اگر میں کسی بدارتی کو صاحب ہوا جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے اگر میں اس کو دیکھوں کہ وہ پانی پر چل رہا ہے تو میں اس کی بات کو بالکل قبول ہی نہیں کروں گا چاہے وہ پانی پہ چلے اگر وہ خواہشات کی تابے ہے اگر وہ بدعتوں والا ہے تو اس کی بات کو میں نہیں مانوں گا نہ اس کو میں قبول کروں گا امام شاقی نے جب سنا تو کہا سُوا چھوٹی بات بولی بولیے زیادہ بڑی بات نہیں کہ اگر میں ہا پہ بھی دیکھوں تو بھی نہیں مانوں گا پانی تو ہے کم سے کم چلنے کے لیے کیسی چلتی ہے پانی ہوا میں بھی چلنے لگے کچھ بھی نہیں ہے تو بھی نہیں مانوں اس کو قبول ہی نہیں کروں گا آپ بتائیے آج یہ, یہ, یہ اصول جو امام کا اصول اتنے بڑے امام کا یہ کون لے رہا ہے کہ ایک بدار پر چلنے والا جس کی زندگی میں سر سے تک بداتے ہوں وہ آدمی اگر کچھ بتا دے کرتا فورن پبلک مان لیتی ہے اور آپ آج یہ دیکھیں گے کہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ہر دھرم والوں کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو عجیب وغیرہ چیز کر کے دکھائیں گے ان کو بھی آپ اللہ کو ولی مانو گے اور لوگوں نے مانا اتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کئی لوگوں نے ایسے اصلا نہیں تھے اس لیے ابن عربی جن کو بڑے ولیوں کے سردار مانا جاتا ہے وہ خود جو ہے کہتے ہیں کہ ہر علاقے میں کتب ہوتا ہے چاہے وہ کفار کی بستی کیوں نہ ہو अब उसकी ताबिले का आलिम साहब ने लंबी चौड़ी कर दी कि नहीं ऐसा होगा नहीं वैसा होगा नहीं ऐसा होगा तो यहां पर जो है यानी और सिलसिले में ये बातें कि करामत की बुनियाद परोरे चीज पर भारी है जाते बरबर अपना नाम जो है बगैर बताए बोल देते तो वही वह हो गए अगर बता देते लाडरी का नंबर तीन तो मतलब तीन ही आएगा पांच तो पांच आएगा तो ये ये लोग वही है आप ये भी तो देखें कि शरीत के ताबे आजाद ये क्या कह रहे हैं शरीर के ताबे होना जरूरी है بعد میں باقی ہے اس انسان پر شریعت لاگو ہوتی ہے چاہے وہ الرسل افضل افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں سارے بندوں میں سب سے بہترین بندہ اللہ کا سب سے ترین بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو اس میں اختلاف نہیں لیکن آپ بھی آخری وقت آپ کا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا اور آپ ایک ہاتھ ایک صحابی پر دوسرا ہاتھ دوسرے صحابی پر اور پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں فرماتی کہ آپ کے پاؤں زمین پر رگڑ رہے ہیں اور آپ کی انگلیوں سے ریت میں نشان بن رہے ہیں آپ کو لایا گیا اور مسجد میں بچھایا گیا بتائیے یہ نبی ہمارے یہ ولی سب سے بڑے ولی ولیوں کے نبیوں کے رسولوں کے نبیوں رسولوں سردار بتائیے ان کا یہ حال ہے اور یہ دوسرے ان سے شریعت اڑ گئی اب ہم اوپر کے لیول کو پہنچ گئے شریعت تو عام لوگوں کے لیے ہم یہ حقیقت ہمارے پاس طریقت میں ابھی ہم اوپر چل رہے یہ نیچے کے پلین ہے ہم اوپر کے پلین ہے اب بتائیے یعنی دوسروں کو مکھی مچھر ماننے والے اور اپنے آپ کو ہوائی جہاز ماننے والے یہ شریعت چھوڑ کے چلنے والے یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے بلکہ چاہے کتنا ہی اونچا درجہ مل جائے اس پر شریعت ہمیشہ لاگو رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور القلم عن قلم تین لوگوں سے صرف تین تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے ان سے قلم جو ہے آمال کا گنا ہوگا اٹھا لیا ان کو گنا نہیں کون یہ تین لوگ ان میں ولی ہے کون <تصفح> لوگ جن سے قدم اٹھا لیا گیا کیونکہ امال کا لکھا نہیں جا رہا میں غلطی کیا،, کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا آپ تاریخ ایک پاگل آدمی جس آسل جو ہے ظاہر ہو گئی جب تک کہ ہوش نہیں آتا اس پر سے قدم اٹھا لیا گیا دوسرا وعنی اور سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ جاگے <تصفح> نیند میں کچھ بڑبڑا ہے کسی گالی دے دے کسی کو گرکا مار دے لات مار دے تو وہ آدمی پہ گناہ ہے نہیں کیوں نیند میں وہ ہوش و حواس میں نہیں اس کا ارادہ ہی نہیں تو اس پہ سزا کہاں سے ہوگی اور بچے سے قلم کو اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ اس کو اختلاف ہو تو یہ تین لوگ ہیں جن سے قلم اٹھایا گیا گناہوں کا قلم اب آپ بتائیں اس میں کہاں ولی ولی نہیں جب تک کہ انسان کی عقل باقی ہے, ہوش حواس میں ہے اس پر شریعت ہے ہر حکم اللہ کا اس کے اوپر لازم ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے اس لیے جو بات بولتے ہیں کہ اونچا لیول ہونے کے بعد جو ہے جب بات لوگوں نے اس پر آیت سے دلیل لی لیبر قرآن کی آیت کہا کہ اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ ہم کو یقین آ گئے تو پوری پبلک کے بے یقین ہے آپ بتائیے ہم کو یقین کے مرتبے کو ہم پہنچ گئے تو کہتے ہیں ہم یقین کے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں. اب ہم کو حکم کب تک تھا اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے یقین سے مراد کیا ہے یقین سے مراد یقینی چیز ہے جس میں کسی کافر کو بھی انکار نہیں وہ کیا ہے کون سی ایسی ایک چیز ہے جس میں اللہ کو ماننے والا آخر کو ماننے والا نہیں ماننے والا بھی اختلاف نہیں کرے کون سی ایک ایسی چیز ہے بتائیے آپ سوچئے موت ہے اسی لیے جو ہے کفار و مشرق جو ہے قیامت میں کہیں گے حتّا اسی تماشے میں پڑھے رہے, کی یقین آنے تک تو ان کو تو پہلے دن سے یقین آ جاتا ہے شریف کی پہلے دن سے یقین سے شروعات ہو گئی تو اس طرح کی خوراکات ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ عبادت سے آزادی شیطان ہی سے ملے گا آپ کو بتائیے کون بندہ ہے نیک بندہ اللہ کی عبدیت سے باہر نکلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ قدمہ پاؤں سوج رہے ہیں. ہمارے نبی کے پاؤں سوج رہے ہیں رات کے قیام میں فرض نماز بھی نہیں ہے نفل نماز رات کی تحج ہے اتنا لمبا قیام آپ سے کہا گیا کہ آپ کی تو اگلی پچھلی ساری مغفرت کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے آپ کے لیے تو مغفرت عام کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا بالکل کھلا وعدہ ہے اور آپ اتنا مجھا کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا افلا اکونا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بولوں اللہ کو چاہنے والا اللہ کی محبت کرنے والا اللہ کے محبوب آمان کو چھوڑ دے ہو ہی نہیں سکتا آپ دیکھیں محبت کا تقاضہ کیا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی بات مانی جائے یہ محبت کا تقاضا ہے اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کی پسند کو چھوڑ دے کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا تو اور زیادہ اس کو کرے گا جو اللہ کو پسند ہے اللہ کی پسند کو اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ولی تھے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مجاہدہ عبادات کا تھا کہ آپ اتنے بڑے مرتبے کو پہنچنے کے بعد میراج کے بعد کی بات ہے. آپ اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ آپ کو کہا کہ اتنا کیوں مجاہدہ کرتے ہیں کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو نیک بندہ بہانا ڈھونڈے گا عبادت کا نہ یہ کہ وہ جو ہے شریعت اور عبادت سے آزادی اختیار کرے گا اسی طرح سے اولیاء کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے کوئی بھی آدمی دنیا میں کہیں بھی ہو وہ پکارے ان کو معلوم ہے کہ پکارنے کے پہلے معلوم ہے اور جو جہاں جائے ان کا ولی اس کے ساتھ میں ہوتا ہے اس طرح کا عقیدہ علم غیب کا عقیدہ اسلام میں کفر ہے. کفر ہے اسلام میں نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جانتا منفی جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں کوئی نہیں جانتا ہے کیا نہیں جانتا ہے الغیب غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے؟ غیب کی بات کو کوئی نہیں جانتا ہے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اِلَّا اللہ سوائے اللہ اللہ کے سوائے کوئی غیب نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ پر مارا قرآن میں اب بتائی اس سے کھلی اور کیا چیزیں چاہیے آپ کو لیکن اصل بات یہی ہے کہ پہلے شیطان نے کیا کر دیا قرآن سے دور کر دیا تو بھی ساری چیزیں چھپی رہیں گی نویلاج کی شرطیں معلوم عقائد کے فاسد عقائد کے بارے میں کچھ معلوم کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ آسمان و زمین میں جو کوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے صرف اللہ غیب جانتا ہے بلکہ اما یشرو نہ ائیا دوسروں کا حال چھوڑو دور کا حال چھوڑو آسمان کا حال چھوڑو زمین کا حال چھوڑو اپنے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا یشرو نہ بہتور <يبعتوند> یہ تو خود یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا کون سا دن ہے کب اٹھایا جائے تم کو کچھ بھی علم نہیں تو یہ خود اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلاح تم کو ایک دوسرا اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنی ذات کے سلسلے میں نہ نفے کا نفع نہ میں اپنے آپ کے لیے نفے کا مالک ہوں نہ نقصان کا, نہ کا. اِلَّا ما اللہ اللہ چاہ. جو اللہ چاہے گا مجھ کو نفع ہوگا جو اللہ چاہے گا مجھ کو نقصان ہوگا میں اپنے بارے میں کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا کچھ بھی تصرف نہیں رکھتا اپنے بارے میں میں تصرف نہیں کر سکتا اصل کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر سمیٹ لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر غیب جانتا میں کیا ہونے والا ہے معلوم ہوتا تو بہت سارا فائدہ کما لیتا پہلے ہی اور بہت سارے نقصان سے بچ جاتا اس لیے کہا کہ نظیر ہوں بشیر یہ قومی بلکہ میں تو ایک خوشخبری دینے والا اور تمبی کرنے والا ڈرانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو میرے اوپر ایمان لے آئے اللہ نے بتایا کہ آپ کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت فائدہ سمیٹ لیتا بہت نقصان سے بچ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہوئے اور معلوم ہوتا نہیں بیٹھتے آپ کو ذکر کرتا ہوں سمجھ میں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں جوتیاں پہن کر اس زمانے میں پڑھی جاتی تھی مسجد میں ریت ہوتی تھی کنکریاں ہوتی تھی آپ مسجد میں جوتیاں پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے صحابہ بھی ہیں وہ بھی جوتیاں پہن کر بعض نماز پکڑی نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال دی امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ نماز میں صحابہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال دی صحابہ نے نکال دی نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے کیوں نکالی کہا آپ نے نکالی ہم نے بھی نکالی اتبا کرتے تھے صحابہ آپ نے جوتیاں نکال دی نماز میں ہم نے بھی جتیا نکال دی آپ نے کہا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے اپنی جوتیاں نکال دیجئے تو میں نے جوتیاں نکال دی اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ عالم و غیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نہ جا آسمان سے جبریل کو آنا پڑ رہا ہے بتانے کے لیے بتائیے اللہ کو معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم بہت سارے لوگوں کو نبی کو کیسے معلوم پڑتا یہ دیکھیے حضی دیکھیے کیسے معلوم پڑتا اپنے پاؤں کے نیچے کی چیز نبی کو کیسے معلوم پڑتی تھی آسمان سے جبری لا کے بتا رہے ہیں بس بہت سارے لوگ بولتے تھے وہ دجا لائے گا نبی نے بتایا نا ہاں آیا گیا ابھی نہیں غیب میں ہے نا ہاں پھر دیکھو غیب کی بات معلوم تھی ہم کہتے ہیں یہ غیب کہلوم ہے نا ان میں غیب نہیں ہے تو آپ کو بھی معلوم تو کیا آپ کو بھی ان میں غیر ہے بتائیے دجا لائے گا ہم کو سب کو معلوم ہے قیامت آئیں گے معلوم ہے نا ٹھیک ہم بھی عالم الغیر ہو گئے تھے کوئی بھی غیر عالم الغیب نہیں ہر مسلمان عالم الغیب ہے کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں نہیں پھر کون سا عقیدہ ہے اولیاء کے لیے انبیاء کے لیے عالم و غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں ہر مسلمان کے لیے نہیں یہاں اظہار غیب الگ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بتا دے کہ ایسا ایسا ہے تو اللہ کے بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہتا ہے وہ اظہار غیب ہو جاتا ہے جیسے نبی کے بتانے سے ہم کو وہ غیب باقی رہا ہم بول کہ ہم عالم اور غیب ہے ہاں غیب کی ایک بات ہم جانتے ہیں لیکن ہم عالم الغیب نہیں اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں تو ہر آدمی جو ہے ارکان پہ ایمان لاتا اللہ پہ فرشتوں پہ کتابوں سب لاتا ہے نہ اس نے اللہ کو دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا نہبیوں کو دیکھا نہ پچھلی کتابوں کو اس نے دیکھا نہ اس نے آخرت کو دیکھا لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہے اور عالم الغیب نہیں ہے تو یہ غیب کی چیزیں مانتا ہے جانتا ہے پھر بھی وہ عالم الغیب نہیں کیوں کسی کے بتانے سے معلوم خود سے نہیں خود سے نہیں لیکن جو لوگ علم غیب مانتے ہیں وہ ان میں ایک پاور مانتے ہیں کہ ولی میں پاور آ جاتا ہے کہ جان جاتا ہے اللہ پاور دے دیتا ہے اس کو جان جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے اللہ صاحب نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ اگر میں علم غیب رکھتا میں عالم الغیب ہوتا و ل تو آئے لمر میں غیب جانتا تو پھر میں بہت سارے خیب سمیٹ لیتا بہت سارے شخص جو نبی کو آ کے بتا رہے ہیں جبری آپ بتائی کیا معلوم نہیں تھا نبی کو بعض لوگ جو جہ ہے میں کہتے ہیں سکھانے کے کی لیے کیا ہوگا کہ اگر نماز میں ایسا ہو جائے تو کیا کرنا تو بنا آج کوئی موری صاحب ہمت کریں گے مسجد کے اندر گندگی لے کے جانے کی کیا یہ دین ہے کہ نبی جانتے ہوئے مسجد میں گندگی لے جائے کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ ہمارے نبی کو معلوم ہو کہ میری جوتیوں میں گندگی اور وہ گندگی کے ساتھ مسجد میں جائے آپ اپنے گھر میں نہیں جا نبی مسجد میں جائے گا مسجد نبوئی میں جائیں گے کیسے ہو تو نہیں معلوم تھا جب کو بھیجنے کی کیا ضرورت جب معلوم تھا تو جب کو بھیجنے کی ضرورت کیا تو ہے کہ نہیں معلوم تھا تو ان غیب کا بالکل سادہ مسئلہ ہے اس کو لوگوں نے بہت پیچیدہ بنا دیا ہے صرف یہ ایک حدیثیز کے لیے کافی ہے اسی لیے کہا کہ یعنی اگر میں غیب جانتا تو بہت سارے شرط سے بچ جاتا نقصان سے بچ جاتا اسی طرح سے اولیاء کائنات میں کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں کر سکتے قرآن کریم میں اللہ نے ساری نسبت اپنی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن اللَّهُ فَلَا إِلَّا اگر اللہ کی طرف سے تو کوئی تکلیف تسکو آ پہنچے تو اللہ کے سفر کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں وہی اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان تجھ پہنچائے تکلیف تو اس کو پہنچایا دور تجھ کو کوئی اس کو پلٹانے والا نہیں اگر تجھ کوئی خیر دے اللہ تعالیٰ و ایورت کا بھی خیرٍ. اگر اللہ تعالیٰ تیرے خیر کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو پھیر دے یوسیب ابھی معیشہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ خیر کرتا ہے وہ رحیم وہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے اللہ کی طرف سے نقصان اور تکلیف آتی ہے اللہ کی تکلیف کو کوئی پھیر نہیں सकता اللہ کی رات کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے تو جب اللہ سب کرتا ہے تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کیسے کہ اولیاء کے پاس پاور ہوتا ہے اولاد دیتے ہیں رسم بر دیتے ہیں یہ سب شرک ہیں اب بتائیے نبی اپنی بیوی کو اولاد دے سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نہیں دے سکتے ہیں زکیریا علیہ السلام نہیں دے سکتے ہیں. نبی کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ حمزہ کو نہیں بچا سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے اولاد کو نہیں بچا سکتے ہیں. نہیں بچا سکتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے شوائے اللہ نبی نماز میں کھڑے رہ کے کہتے ہیں نعبد و تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سے مدد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اپنے عباس کو سکھاتے ہیں اپنے ساتھ میں بچے کو سکھاتے ہیں کیا سکھاتے ادا صفس علی اللہ و اداس تفسین بلّہ جب تو سوال کرے اللہ سے کر جب مدد چاہے اللہ سے مدد طرف کر تو اللہ کی طرف بندوں کو پھیرنے والا ولی ہے اور مخلوق کی طرف پھیرنے والا مخلوق کے آگے جھکانے والا یہ اللہ نہیں اللہ کا ولی نہیں ہے یہ شیطان کا ولی ہے جو بندوں کو بندوں کے آگے جھکائے یہ اللہ کا ولی نہیں جو بندوں کو اللہ کے آگے جھکا ہے یہ اللہ کا آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ صدر نے کیا کیا بندوں کو بتوں کے آگے سے نکال کر اللہ کے آگے جھکنے والا بنایا جو یہ کام کرے وہی اللہ کا ولی بنے گا جبکہ اس کی زندگی میں ساری شرائط پائی جاتی ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ نے بتلائی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے کل اندر احادہ آپ کہیے کہ میں اکیلا اللہ ہی کو بلاتا اندر میں تو بس اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میں اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتا ہوں ولا اشرک بھی احدا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کل امنی لا شادہ کہ میں تمہارے بھی اے لوگوں میں تمہارے لیے کوئی نقصان کا مالک نہیں اے نبی آپ کہیے قُلْ لَن من امنی احد کے مجھ کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے کہا. اللہ کی پکڑ سے مجھ کو اللہ کے, کے پیغام کو پہنچا دینا میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے میرے ہاتھ میں وہ نہیں میں نے نقصان کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے سلسلے میں اللہ کا محتاج ہوں. میں تو ڈرتا رہتا ہوں اللہ سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ بعضوں کا کہنا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے دلیل کہاں سے لاتے شہید کی اور کہتے ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے کہ اگر ولی زندہ نہ ہو قبر میں تو ساری درگاہ بند ہو جائیں گی بتائیے یہ ضروری کیوں ہے اس کو چلانا ضروری کیوں ہے اس لیے کہ جب ولی زندہ ہے تو جانے میں فائدہ ہے جب زندہ ہی نہیں قبر میں تو جا کے فائدہ کیا ہے تو کچھ ملنے والا نہیں سننے والے نہیں پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں تو جا کے فائدہ کیا تو لوگوں نے عقیدہ گھڑا کے ولی اپنے قبر میں زندہ ہوتا ہے اسلام میں قرآن و سنت و صحابہ کے اقوال میں کہیں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں کہیں بھی جگہ نہیں عقیدے کے لیے شوہتا زندہ ہیں لیکن یہاں نہیں خبروں میں بلکہ وہ کہاں زندہ ہے اللہ کے پاس اچھا دلی لیٹ فکر کی شوہتا کے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کی دلیل اولیا پر فٹ کی तो तो اللہ کے راہ میں قتل ہوئے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے قتل ہوئے ہیں تو نفس سے لڑتے لڑتے قتل ہوئے یہ جو جہاز بولے نفس کا جہاد بڑا جہاز ہے تو یہ تو بڑے جہاز والے تو نفس سے لڑتے لڑتے قتل ہوئے ہم پوچھیں کس نے کس کو قتل کیا پھر ان کی نفس نے کو قتل کر تو یہ ہار ہے کیسا نے نفس کو قتل کرنا چاہیے یعنی ان کا نفس اتنا موٹا تھا اتنا مضبوط تھا اب بتائے ایک آدمی نفس سے کچھ نہیں لڑ رہا ہے اور نفس اس کو چت کر دے تو یہ آدمی کو ایسا آدمی ایک آدمی تو اپنے نفس کو چت کرنا چاہیے اپنے نف کو جو ہے اللہ کے تابے کرنا چاہیے اس کی گردم پکڑ کے جھکانا چاہیے اللہ کے سامنے اس کو ایسا آدمی ہو اس کا نفس اس کو پکڑ کے جھکا رہا نہیں ہے اس کو دو, دو کر دیا گنتی بڑھا دیا تو یہ آدمی اللہ کا ولی یہ فیلوسفی ہے. یہ سفا ہے اسلام نہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم فرمایا اے نبی، اے والو، تم نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں یہ مردہ ہیں ان کو اموات مت سمجھنا ان کو مرے ہوئے نہیں ماننا بل اخیا بلکہ یہ زندہ ہیں زندہ ہیں کدھر زندہ ہیں؟ अपने रब के पास जिंदा इसको याद रखे जिंदा है लेकिन घर को आते जिंदा अपने दुनिया में नहीं घूमते फिर में। इसके में आ रहे आंग में हजरतिया जाफर आए उनके आंग में यह आए किसी के आंग में और किसके अंग में आए आप बताइए वो जो है कभी नमाज नहीं पढ़ता اور ٹوپی بھی پہننے نہیں آتی اس کو ٹیڑھی ٹوپی کبھی رومال باندھ کے جو ہے وہ آدمی دلہا بن کے آتا اور اس سال بھر شراب پینے والا وہ آدمی جوا کھیلنے والا کبھی نواز مسجد کا منہ نہیں دیکھا وہ جو کرنا اس کو نہیں آتا پہلے سیدھا دھونا کہ اُلٹا دھونا وہ نہیں مانے اس کو اور اس کے آنکھ میں کون آئے چوائس کی اس کی حضرت علی. یہ چوائس بتائیے اضر کمار آ رہے کون آ امام جعفر آ کے اندر آئیں گے کتنا پیار ہے کوئی, کوئی آپ بتائے کسی امام کے اندر آئے ہو اللہ کے نبی صلاحم کسی صحابی کے اندر آئے نہیں آئے کوئی صحابی کسی تابی کے اندر آئے کوئی امام کسی اپنے شاگرد کے اندر آئے نہیں کہاں سے آئے یہ سب شیعہ کی طرف سے آئے ہوئے عقیدے اس کے اندر وہ ہندوؤں میں عقیدہ ہے کہ ان کے جو بھی بھگوان ہوتے ہیں یہ ان میں سے کسی کے اندر آتے ہیں ہم نے کہاں سے بھی آئے کسی ایک امام کے اندر آئے ہوں بیٹھے بیٹے امام کے بیٹھے بیٹھے کسی صحابی کے اندر آئے نا نہیں آیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی پچھلی نبی آیا کبھی ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا مہاراض اللہ یہ کہاں کا آتی جائے اچھا آتے بھی ایسے کہ اندر جو بالکل آزاد بالکل بے شریعت والا وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے اندر آتا ہے شیطان ہوتا ہے جو بلا بلا شبہ وہ شیتان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ آ کے کیا کرتا پھر اس کا بچہ گمر پھر گیا اس کے دھندا نے چلتا کیا کرنے کا یہ سب اس طرح ہی کام کرتا اور عورتیں آ کے جمع ہوتی جو زندگی بھر عورتوں سے پردہ کرتے رہے اپنی نگاہوں کو جو ہے بچاتے رہے ان سے تو وہ لوگ جو ہے عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو سب سکھا رہے حضرت علی اب بتائی کتنی شرم کی بات لیکن جہالت جو ہے انسان کو جانوروں جیسے جو ہے ڈال دیتی عقلی ختم ہو جاتی ہے شیر کی برائی یہ ہے کہ انسان کی عقل کو ضائع کر دیتا ہے شرط کی برائی ہے انسان کے عقل کو خراب کر دیتا ہے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے یہ سورہ عال عمران کی نمبر کیسے وہ زندہ ہیں اور کیسے ان کو رزق دیا جاتا ہے اس کے بارے میں عبد الحمد مسعد رضی اللہ عالم کی حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاحیت کا کیا مطلب ہے شہیدوں کے بارے میں ان کو زندگی ملتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے اللہ کے پاس میں کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا ہر ان کی روحیں ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں جنت میں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے یہ پرندے جو ہیں رہتے ہیں پرندے جو ہیں، یہ روحیں ان پرندوں کے پیٹوں میں جہاں چاہ جنت میں فقال روحوں سے کیا چاہیے ہم تو جنت میں پھر رہے ہیں جہاں چاہیں جہاں جائے گھوم رہے بار بار ہم سے پوچھا کچھ چاہیے تو انہوں نے کیا اللہ ہمارے لوگوں کو ہمارے جسم واپس ڈال دیا تاکہ ہم پھر سے تیرے لیے لڑیں تیرے دین کے ساتھ جہاد کریں اور پھر سے ہم کو قتل کیا جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے دیکھا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا کا مطلب اب ان سے نہیں پوچھتا کچھ چاہیے یعنی واپس آتے ہیں وہ اگر دنیا میں آ سکتے تو ان کو بھیج دیا جاتا کیونکہ اللہ جب پوچھتا ہے تو دیتا بھی لیکن دنیا میں آ سکتے ہیں ایک بار زندگی دنیا کی چلی گئی واپس دنیا میں انسان نہیں آتا ہے اب یہ آ رہے ہیں دوسرے بتائیے یہ کہاں سے آیا بولے پرانے بابا تھے ہم کو یہاں بھی دکھے وہاں بھی دکھے وہاں بھی دکھے، اور وہاں گئے تو وہاں بھی تھے اس طرح کے جو قصے ہیں اسلام میں ان کے لیے کوئی اصل موجود نہیں ہے ہم اولیاء کے تعلق سے ہم کیا کریں اس کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں درس ختم کر دوں گا اولیا کے تعلق سے ہم کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک ان کی تعظیم کریں جن کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ صالحین میں سے تھے اللہ والے تھے ان کی زندگی قرآن و سنت پر تھی پابند تھے عقیدے عمل میں بالکل صاف ستھرے تھے تو ان کی تعظیم کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امتی لم صغیرنا امام احمد نے اس کو ذکر کیا وہ ہم نے سے نہیں جو ہمارے بڑے کا اجلال نہ کرے اس کی عزت نہ کرے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی کا مرتبہ نہ پہچان یعنی جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کی تعظیم کرنا لیکن تعظیم سجدے والی نہیں بلکہ دلوں میں ان کی قدر کرنا عزت کرنا ان کے خلاف زبان سے کچھ نکالنا ان کے بارے میں بات کریں تو اچھے سے بات کرنا عزت سے بات کرنا نمبر دو ان سے محبت کرنا اللہ کی خاطر اولیاء اوریا سے جتنے نیک بندے تھے اللہ کے ان سب سے محبت کرنا واجب ہے لازم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ابوظر رضی اللہ تعالیٰ اوسا ایمان کی کون سی گانٹ مضبوط ہے کون سی نوٹ گرہ جو ہے مضبوط ہے ایمان کی سب سے مضبوط گانٹ کیا ہے یعنی سب سے مضبوط بات ایمان کی کیا ہے قال اللہ رسول عالم ابو ذہن نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا الموالا تو فی اللہ تو فی اللہ فی اللہ, اللہ اللہ کے لیے دوستی کرنا اللہ کے لیے دشمنی کرنا اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے نفرت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط گان تو اللہ کے بندوں سے محبت رکھنا اللہ کی خاطر یہ بھی ایمان میں سے تو خصوصاً ایسے لوگ جو دیندار تھے متقی تھے اور اللہ کے مقرر بندے سے ان کی زندگی پوری دین پر تھی تو ان لوگوں سے محبت رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے تیسری چیز ان کی دشمنی سے بچا جائے قول و عمل کے ذریعے سے اللہ کے صالحین بندے جو ہوتے ہیں چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ میں بدسرکی نہیں کرے نہ قول سے نہ عمل سے نہ دل سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں ان اللہ قال اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں بالحاف جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو کسی ولی سے جنگ کا اعلان اب اللہ جس سے جنگ کرے وہ جیتے گا کیا حال ہوگا بتائیے جس کی جنگ اللہ سے ہو جائے تو اللہ کے اولیاء کو جو ہے ستانا پریشان کرنا اس طرح سے بچا جائے لیکن اس میں غلو جو ہے یہ بعض لوگ جو ہے گلو کرتے ہیں قبر بھجا کے ایک دم اس کی جو ہے عبادت شروع کر دیتے ہیں یہ ہم نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم بس اپنی زبان سے اور اپنے دلوں سے ان کے لیے خیر خائی کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں یہ ہمارا کام اسی طرح سے جو ہے ان کا جو منہج ہے جس راستے پر وہ چلے ہیں اس منہج میں بھی ان کی اصبا کی جائے اسی راستے پر ہم چلے جس پر اللہ کے اولیاء چلیں اور آپ جانتے ہیں اولیاء میں سب سے پہلے کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صاحب آئے ہمارے سامنے کے تعلق تو ہم کو چلنا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لیکن اس میں ممکن ہے کہ کسی ولی سے کسی مسئلے میں اشتہادی غلطی ہو کیا ممکن نہیں ہے ممکن ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر حنفی بھائی ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کو ولی مانتے ہیں اور ہم بھی ان کو اولیاء اللہ میں سے شمار کرتے ہیں لیکن شیخ عبد القادر جیلانی دین کرتے ہیں لیکن احنف رحل نہیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں منسوخ ہو چکا ہم ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اولیاء کے سردار مانتے ہیں ہے نا خاتم الاولیاء مانتے ہیں ایک دم بڑے ولی مانتے ہیں اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں ان کو اتنا بھی نہیں معلوم یہ منسوخ میں نہیں ہے اور اور پہلے کرتے تھے تھے کے آتے تھے. شیخ عبد القادرانی کو نہیں معلوم تو وہ کیوں رپل الدین کرتے تھے تو اس طرح سے جو ہے یہ کہتے ہیں نہیں یہ منسوخ ہے یہ جو ہے کرتے ہیں جو, جو رف دن وہ غلط ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رف العدین کیا کرتے تھے امام شاہ اللہ کے ولی نہیں ہے کوئی بولے اللہ کے ولی نہیں امام احمد وہ بھی رف لے مثال ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں کوئی ولی اس کا کوئی عمل کسی مسئلے میں اجتہادی خطا ہو اس کا بھی ملتا ہے اس کا بھی ملتا ہے اس لیے کہ وہ جان بوجھ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کسی اس کے بعد لوگ اشتدار کیسے کرتے ہیں امام ابو ولی تھے بھی نہیں تھے ٹھیک تو وہ کرتے تھے تم بھی کرو ٹھیک ہے پھر امام شافی بولی نہیں تھے اور اللہ کے نبی صلاحی نہیں تھے صحابہ تھے تو پکڑ کے بعد ہی مطلب کیا ہے سارے اور جو سب سے بڑی والی سے ٹکرا ہے اس کو چھوڑ دو سب سے بڑے ولی کون محمد صلی اللہ تو ہم کہتے جب چھوٹے والی کے بعد بڑے ولی سے ٹکرا ہے تو کس کی لینے کا بڑے ولی کی لینے کا نہیں ہماری اور کچھ نہیں ہم سارے ولیوں کو چھوڑو نہیں بول رہے ہیں سارے ولیوں کو پکڑو بول رہے ہیں کو چھوڑ کے ایک کو پکڑو نہیں بول رہے ہم کہہ رہے سارے ولیوں کی بات کو مانا جائے لیکن ہی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم سے کتاب و صحابہ سے ٹکرائے اس ولی کے سلسلے میں سلسلے میں اس امام کے سلسلے میں سلسلے میں ان کو معذور رکھے زبان دراز نہ کریں اور ان کی اس بات کو چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول صحابہ کی بات کو لیں اسی لیے عمر خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ما اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے کہتے ہیں سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا اور فرماتے ہیں لا خطأ الرأی امت میں سے کسی آدمی کی کسی عالم کی کسی کی بھی خطا کو امت کے لیے سنت مت بنا کسی کی خطا ہوئی ہو اشتہاد میں اس پر زبردستی امت کو عمل کرنے مت لگا اس لیے کہ وہ خطا ہے خطا کو سنت کا مقام مت دو تو بعض وہ کہتے ہیں اگر خطا بھی ہو تو بڑے عالم ان کے پیچھے ہم کو چلنا چاہیے خطا جب ثابت ہو جائے اس کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیقہ فرمائے اور سمجھتا فرمائے ہر عمر کا ایک قلع عالم الماقعی نے جو ہے ابن قیم نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی سمجھتا فرمائے صحیح عقیدات فرمائے اور ہم سب کو دنیا راست میں کامیاب فرمائے اور جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اسی طرح سے جتنے مریض ہیں سب لوگوں کو جو ہے شفا جلدی فرمائے اور ہم سب کے مسائل کو دنیا اور آخرت کے حل فرمائے دنیا اور آخرت نے ہم کو اچھا مرتبہ مقام تعا فرمایا